کعبہ گر رہا ہے اور گر جائے جایا تعمیر کابے کے پتھر سے میری مراد ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اکثر کہ جدھر بھی دیکھتے ہیں نظام فرنگی میں وہی وہ چلانے میں اب گیلانے بھی صحیح نہیں تھا امید. یہ بھی وقت مسلمان نے دیکھنا تھا کہ کعبے کے پتھروں سے گرجا تعمیر ہونا تھا امید. جو نظام اس وقت دنیا پوری کا ہے نا وہ سکول کی تعلیم پر قائم ہے اور سکول کی تعلیم کی بنیاد ایک اور چیز ہے وہ کیا تھی وہ نیٹ شک نظری اقوت ہے یہ نئی بھی تاکی سنٹ شیل اٹلی کا تھا کا ذکر ہے اس نے ایک نظریہ پیش کیا فلسفی تھا نا اس نے نظریہ پیش کیا تھا نظریہ قوت کیا جس کا مطلب ہے کہ آدمی قوت طاقت وہ طاقت ہے طاقت کو سمجھتے ہو نا تو آدمی ہے لہذا طاقتور آدمی ہے کمزور کوئی آدمی نہیں ہے طاقتور انسان ہے کمزور کوئی انسان کمزورئی انساناقتیں تین ہیں مالی طاقت افرادی طاقت قانونی طاقت مالکتا مالکتا مالکتا مالکتا مالکتا مالکتا مالکتا قانونی حکومت اپرادی کے زیادہ لوگ ساتھ ہوں پھر اس نے نظریہ قوت کو کی پیش کیا تھا اس سے پیچھے پھر ایک اور مقصد تھا جس نے نظریہ قوت کو پیدا کیا تھا نا اس کتے کے اندر <تصفح> وہ ایک اور چیز تھی وہ کیا کہ اپنی خواہشات نفسانی کو آزادی اور مکمل کھلم کھلا طریقے سے پورا کرنا کہ کہیں سے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے چاہے ہم کسی کو مار چاہیں کسی کی عزت لوٹنا چاہیں جو مرضی کرنا چاہیں تو خواہشات نفسانی کی آزادی کے ساتھ تکمیل تقیل سمجھ نہیں آ رہی آزادی کے ساتھ تکمیل جو ہے نا یہ اصل بنیاد تھی پھر اس نے نظریہ قوت کو پیدا کیا کہ طاقتور جو ہے ایسا کام کرے گا کمزور کیسے کر سکتا ہے بھائی تو طاقت کے کون سی ہیں یہ تین طاقتیں ہیں اب یہ تینوں طاقتیں جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کتے نے کہا تھا تینوں طاقتیں کیونکہ اس نے کہا انسان بننا ہے کیا بننا ہے تو انسان طاقتور ہوتا ہے کمزور کوئی انسان نہیں ہے اب طاقتور جب انسان ہے تو انسان بننے کے لیے بھئی یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو برائی فائدہ دے کیا کرے دے چاہے کفر ہو چاہے کوئی برائی ہو وہ فرض ہو جاتی ہے وہ فرض ہے جو نیکی فائدہ دے اور امداد دے جو اسلام میں نیکی ہے اور فائدہ دیتی ہے کس کو طاقت حاصل کرنے کو وہ بھی فرض ہے کرو لیکن اسی وقت جس وقت فائدہ دے اور جو نیکی رکاوٹ بنے طاقت ور بننے میں وہ حرام ہے اس نیکی کو ختم کر دو جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ سمجھو اپنا فل ادا کر رہا ہے چاہے وہ ایمان ہے چاہے اللہ کا جتنا بڑی بڑا مرضی وہ خریدا ہے جب کہ رکاوٹ بن رہا ہے طاقتور بننے میں تو انتہا پسند کہو انتہا پسند ہے بہت ختم کرو بس اس کو یہ ایک لعین شیطانی نظریہ ہے سرا کر اسلام کو متصادم ہے یا نہیں ہے اس نظریے والا مسلمان ہو سکتا ہے نہیں انسان ہو سکتا ہے نہیں اب سمجھ آئیے اس لعین نظریہ قوت نے یہ تعلیمی جاتی اس تعلیم کے اندر اسی نظریے کو پھیلایا گیا جو نیکی رکھی گئی سمجھ لو اب اسلامیات نماز مسجد وہ سب اسی نظریے کے ساتھ رکھی گئی کہ طاقتور بننا ہے بھائی مال حاصل کرنا ہے حکومت حاصل کرنا ہے مسلمانوں میں رہنا ہے مسلمانوں سے لینا ہے وہ ہے تو یہ ضروری ہے اور جہاں پر یہی نماز رکاوٹ بنے وہاں پر آرام کر دو خبردار کہ مجھے کلک ملازم کہنے لگا بات یہ کرنا میری وہ لگا جی فوجی تھا ہے جی پولیس میں ایسا ہمیں ہمیں کہتے ہیں ایک وقت میں دو فرض نہیں ادا ہو سکتے ایک فرض ایک وقت میں ایک فرض جو تم ڈیوٹی دے رہے ہو یہ بھی فرض ہے تو جو نماز کی بات کرتے ہو وہ فرض لیکن ایک وقت میں ایک فرض نہیں ایک وقت دو فرض نہیں, نہیں ایک وقت میں ایک فرض جس وقت تم ڈیپٹی پر ہو چاہے چکلے پر لگی ہوئی ہے چاہے کہیں لگی ہوئی ہے اس وقت تم ایک فرض کے اندر مصروف ہو لحاظ آپ دوسرے فرد کی وہاں پہ ہاں جب فارغ ہو جاتے ہو کوئی رکاوٹ ڈیپٹی وغیرہ کا کام ختم ہو گیا مشرے چلے جاؤ چلے جاؤ ہم تمہیں روکتے ہیں کیا رکاوٹ جب بنے گی تو حرام ہو جائے گی سمجھ نہیں آئی اللہ ماں نے یہ, با... یہ بات اللہ نے جاراج لکھا ہے یہ سارا میں نے ویسے ایک پرویزی پرویزی پھر ہے نا کی کا احمد پرویز ہے اس کی تفسیر ہے اس کی ایک جلد میرے پاس معارف القرآن اس کے اندر اس نے جی نشے کی سارے نظریہ قوت کی وضاحت کی تھی کچے لیکن پھر میں نے اس کو اپنے ذہن کے پچھلے خانے میں ڈالا ہوا تھا اس کی طرف جو نہیں کی تھی, تھی. تو ویسے ایسے ایک کا کلیات کے بال کے کھولے نا تو فارسی کے اندر سامنے آ گئی خرابات آئیں گے خرابات ہم کہتے ہیں نا سکولوں کو چکلے چکلے سے <سؤال> یہ اقبال نے لفظ استعمال کیا خراب کا خرابات فارسی میں چکلوں کو کہتے ہیں جہاں شراب اور زنا ہوتا ہے <سؤال> شراب زنا اور جوا تین جرم جہاں پر ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں خرابات خراب خراب اقبال کہتے ہیں خرابات فرنگ اور اقبال نے ایک عجیب لطی یعنی اختیارہ کیا ہے کہ یہ جو تعلیم سبول کی نا اس کو اقبال نے میں کہا ہے میزم خان اے مغرب ششیدم میں میں جہاں پر تعلیم کا ذکر زیاد کرتا تھا نا فارسی میں یا اردو میں نظموں میں تو میں کے ساتھ اس کو تاغیر کرتا اس میں بڑا راز ہے دیکھو شراب پینے بندہ بدوش ہو جاتا ہے یہ تعلیم بدوش کر لیتی سوچ اڑا دیتی ہے مسلمان کی پھر ملتی ہے شراب وہاں پر تمہیں پتا ہے یہ جو اور دنج بدکاریاں سب ہوتی ہیں اس نے کہا کہ میں گیا خرابات فرنگ یعنی یونیورسٹی میں یورپ کی تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے استاد محترم نیکشے انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو میں نے کہا جی میں پڑھنے آیا ہوں میں لینے کے لیے آیا ہوں انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے یہاں میں کب ملتی ہے کہاں کب ملتی ہے کہا یہاں پر تو اس وقت مل رہا ہے کہ ہمارا سبق یہ ہے کہ طاقتور انسان ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے جو گناہ کرنا جو ہے نا وہ امداد دیتا ہے جو گناہ امداد دیتا ہے وہ کرنا یہاں فرض ہے جو کی رکاوٹ بنے گی وہ کرنا حرام ہوگا اگر یہ نظریہ بدلتے تو اپنا تو یہاں پر داخلہ لے لو ورنہ باہر نکل دو مطلب کیا کہ تعلیم فرنگی یہ ذہن بناتی ہے تو پھر تعلیم کی ہوتی ہے ورنہ اس کو تعلیم دیتی یہی ہے اب آپ دیکھیں اس معاشرے میں یہ سرمایہ دارانہ نظام جو دنیا میں ہے اس وقت یہ سارا کتی کے بچے اسی فکر کے رکھنے والے ہاملین لوگ ہیں سارے یہی وجہ ہے کہ جتنے فیکٹریوں والے ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں سیاستدان ہیں تمہارے یہ وہ سارے دیکھ لو جو نیکی جو نیکی ان کے سرمایہ حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے وہ پیش ویش ہوتے ہیں مثلاً سرکار شیوں کے جلسے میں آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے نزدیک شیوں کے نزدیک یہ نہیں کیا ہے کے جلسے میں آگے ہوتے ہیں نماز کے اندر بھی ہوئے کی نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ لینے ہیں سابت تو پر مسلمان ہوں. یہ ایک اور بات ہے کہ اس کی نماز بھی عجیب تھی ملشتہ. وہ نماز بھی اسلام میں نماز نہیں ہے. یہ بھی پڑھنے نماز پڑھ رہا ہے اور انگلش میں پوچھتا ہے کونی مار کر ساتھ والے کو آگے کیا کرنا ہے فاسٹ فاسٹ آؤٹ بدل فاسٹ بول رہے ہیں اب یہ گنجا پارٹی ہے شیطان خان پارٹی ہے دیکھو جو لانتی جنرل مشرق تھا حج میں بیٹھا ہوا حاج میں کابیت اللہ کا حج کے لیے جنرل صاحب گئے ہوئے ہیں کاعبے پہ رہے ہیں یا کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ سیاست وہ سیاسی طاقت میں نے حاصل کرنی ہے افرادی کرنی ہے ووٹ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر برائی بھی کرتے ہیں ہر جھوٹ مکاری دگا بازی ہر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہر کوفر ہر کسی پر ہر طرح کی برائی کرتے ہیں اور جب نیکی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں پر بھی آ رہی نعرہ بھی لگایا سر یہ مجھ سے بڑے مسلمان ہیں میں ادھر کابے میں گیا ہوں اندر گیا ہوں اوپر میں نے سات بارہ دان دیا ہے اور میں حضور کے روزہ کے اندر گیا ہوں یہ تو وہاں کبھی گئے ہی نہیں ہاں جی یہ مجھ سے بڑے مسلمان ہیں میں مسلمان نہیں ہوں وہ کہتا تھا یہ بات صرف اس سے یہ پوچھو کہ پتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ظلم کیوں کہتا تھا تو کتنے کا مشہور قانون کو ظلم کیوں کہتا تھا تو کہتا تھا چور کے ہاتھ کاٹ رہا وہ تو قرآن میں ہے اب اس بھنسوت کو پتا تھا کہ یہ میں نے قوت حاصل کرنی ہے بس میرا قبلہ کعبہ خدا معبود ہی ہے کہ میں نے طاقتور بننا ہے طاقتور رہنا ہے اب طاقت جو ہے انگریزوں سے حاصل کرنی ہے تو ان کو تو دکھانا پڑے گا میں کافر ہوں دیکھو میں تو ظلم کہہ رہا ہوں ابھی طاقت والے ادھر سے بھی حاصل کرنا ہے کیونکہ حکومت تین پر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب کعبے میں چلا جاؤ اب کابے میں جا کر آدھان پڑھنے سے میری کون سی طاقت میں رکاوٹ یہ تو الٹا مضبوطی ہو جائے گی سب دنیا کہے گی یہ مسلمان ہی نہیں ہے کوئی حکومت قائم پمپ پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کیوں ہے کیونکہ پمپ منظور نہیں ہوتا وہ پمپ کی منظور اب طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کو پمپ سرمایہ حاصل کرنے کے لیے اس کو پمپ چاہیے تھا اور پمپ کو منظور ہونے کے لیے مسجد چاہیے تھی سمجھنے آئی کیونکہ حکومت منظوری نہیں دیتی اور حکومت کو یہ اتنا مجبوری کیوں بن گئی بھی اتنا دین شریشک کی کیوں ہو گیا کہ پمپ کی منظوری بغیر مسجد مصر مصر کے نہیں دے رہا ہے تو ان کا وہی صدر صاحب والا کام صدر مشرق صاحب والا اب حکومت والے کیوں کہ وہ بات جانتے ہیں کہ ہم تو مرتدین ہیں ہم تو اسلام کے دشمن ہیں اسلام کو قتل کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مسلمان جو ہے یہ نہ سمجھے یار یہ جی کافر پر مسجد ہر جگہ پر بنا دو کہیں کمال یار ہماری حکومت اگر اسلامی نہیں تو دنیا میں پتہ نہیں اسلامی ہوگی جگہ جگہ تو انہوں نے مسجدیں ڈال دیا خدا کو پھر بنا دی ہیں سمجھ نہیں آئی اب بتاؤ یہ دنیا کیسے فسادات سے فساد میں دن ب دن بستی چلی جائے گی کیونکہ ان کتوں نے تعلیم بھی یہ بنا رکھی ہے اوپر نظام جو سرمایہ داروں نے وہ بھی اسی نظریے پر قائم کر رکھا ہے ہا اس وقت دوڑ دھوپ دنیا میں ہر وقت ہر بندہ اسی میں مصروف ہے طاقت طاقت طاقت طاقت کوئی سید ہے کوئی میراسی ہے کوئی کسی برادری سے ہے کوئی کسی برادری سے ہے اس کی کوشش بس یہی ہے انسان کرنا ہے تو طاقتور بنوا Yeah? ایمان سے بنا بتاؤں اسی وجہ سے کہتے ہیں غریب اور ماڑا اور شریف آدمی بندہ نہ کہ بندہ بندہ نہیں یہ انسان نہیں ہے پوچھے سکول سکول ہے جو کچھ یہ دس لانتی ہے سکول کائم کے نظریے اور جو کچھ تعلیم دا نصاب ہے نا پہلے دن سے یہی نظریہ پھیلا ہوا ہے اس میں پھیلا ہوا ہے اسلامیات ہے تو اس میں پھیلا ہوا ہے کیونکہ وہ اسلامیات اسی مقصد کے لیے ہے نا بھائی کے منافقت قائم رکھو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو شعبہ تو بڑا ہوا ہے بھائی اسلامیات کا شعبہ ہے پورا دیکھو تو صحیح ارے لان اسلامیات اسلام شوبہ نہیں ہوتا اسلام تو پوری زندگی ہوتا ہے سمجھ اتنا نہیں سمجھتے لانسی اسلام شوبہ اسلامیات بتائیے جی جیسے کہنے لگے اسلامی بورڈ بنا ہوا شریفی بورڈ بنا دیا میں نے کہا جی شریعت بورڈ نہیں ہوتی مہربان شریعت نظام ہوتا ہے بچہ نظام کو فرقہ ایسا بورڈ دے دیا ملا جو ہے وہ چند بیٹھے ہوئے ہیں بوٹ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ لاٹو ان کا کام یہ ہے کہ بس بیٹھے رہو اور جو جیسے یہ خرام کمیٹی یا فلان ہے فلان ہے بنے ہوئے ہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں یعنی نیکی کا وہ حصہ رکھو نیکی کا ابھیمان سے بتاؤ ان کے رازوں کو تو اللہ کے بندے جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا درا لانتی ادرا دوزک ہے مناسب دوزخ تیری منتظر ہے دغاباز تو ہم سے دغا بازی کرتا عورت دیکھو عورت جتنا ننگی ہو رہی ہے جتنا عورت کو استعمال کیے وہ یہی نظری نگری قوتیں کہ یار اگر پیسہ پیسہ کھٹنا ہے تو عورت رکھو گے عورت کو دیکھ کر زیادہ لوگ آئیں گے اس دفتر میں آئیں گے دکان پر آئیں گے کاروبار زیادہ چلے گا جناب چکلا کھولنا ہے فلاں کلب کھولنا ہے کلب کیوں کھولا بیٹھا آپ کو بال روم پیسہ کمانا ہے بالو سا کدھر کے ادھر اور کچھ بھائی بھائی بس بات یہ ہے کہ ہم طاقتور بننا چاہیں کیا طاقتور بننا ہم تو یہ تو نہ کہیں نا ہمیں کچھ سمجھنے والا نہیں خرابات فرنگ کا میں ذکر کیا جی؟ نظریہ اقبال نے جس نظر میں پیش کیا ہے وہ خرابات فرنگی جی؟ یہ ان کی کتاب پیام مشرق خرابات فرنگ یعنی فرنگ کے خرابات ہماری زبان میں جکلے کہتے ہیں ان کی زبان میں کلب کہتے ہیں فارغی میں ان کو خرابات اقبال فرماتے ہیں دوش رفتم ب تماشا خرابات فرنگ کل میں فرنگ کے کلب یعنی یونیورسٹی میں لیا کیونکہ میں دس چکی ہوں اقبال تعلیم فرنگی آستے لفظ بول میں یعنی اس استعارا میں شراب اس مناسبت میں فرمایا گئے کتنے سن یونیورسٹی فرنگی ملشان. ملشان. ملشان. دو شرم ب خرابات خراب شوخ گفتاری رندے دلمز دست ربوت رندے رند کہتے ہیں بے دین کو کس کو ایک بے دین کی شوق گفتاری گرم جوشی کے ساتھ ختارنا دیدہ دلیری اور جرت کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ جو بات آئے نکال دینا یہ شوق گفتاری ہے تو ایک رند کی شوق گفتاری دلم از دستر بد مجھ وہ بات سنا کر تو بے کر دیا میرا دل ہی ہاتھ سے نکل گیا رند کون سا تھا نجی نیچے لکھا رند سے مراد نٹشاہ وہی نٹ شاہ نٹ بھی کہتے ہیں اسے نٹشا بھی کہتے ہیں الیکٹر صاحب بھی بولتے ہیں یاد گیست کلیسا کے بیابی دروئے صحبت دکھ کے زہرہ شو نایو یو فروت اس نے کہا یہ چرچ نہیں یہ گرجا نہیں یہ کلیسا نہیں جس کے اندر تمہیں خوبصورت لڑکی ساز و سرود شراب وغیرہ ملے گی اس کا مطلب ہے گرجوں کے اندر یہی ملتا ہے یورپ <تصفح> کے کلیسوں میں عبادت ہی نہیں سے ہوتی ہے ادھر سال سے لڑوا کی انہیں کیا میں نے نو میوزک میوزک لگا ہوتا ہے لڑکیاں ہوتی ہیں گانے ہوتے ہیں عبادت ہوتی ہے یہ یورپ کے کلیساؤں میں اس نے کہا حضرت بھول جائیے آپ کسی اور چکر میں آئے ہوں گے یہاں پر آپ نے کلب کا بورڈ دیکھا ہے یہ یہاں پر وہ گرزے والا کام نہیں ہوگا یہاں پر تم سمجھو کہ شراب چلے گی وغیرہ یہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی یہاں پر تو ہم ایک بدلنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کافر کرنے کے لیے ایک نظریہ شیطان اور شیتان اور کافر بنانے کے لیے ہم نے ایک نظریہ نئی چیز آپ کو دینی ہے ملا یہ سمجھتا ہے پہ آپ یہ سکولہ ہیں کہ فس کو کھجور ہے اقبال اور دس رہو فجورنی اتنے عقیدے کا فٹور ہے اتنے تھڈو کافر کرن یاد رکھیا گیا ہے ظالم اور فاسق درندہ بنانا ان کا مقصود ہے کافر اور درندہ خالی کافر بھی نہیں کافر درندہ پھیڑیا یہ ان کا مقصد ہے برات حالے میں چار انسانوں نے گنا گا پھر مزاق کر دیں گنیست نیٹسا نے کہا یعنی مطلب کیا اسکول والوں نے کہا کیونکہ انہوں نے نیٹشے کا نظریا لیا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے مجھے کہا اینے کلیسا کے بیابی در وے سہبتیں دختر کے زہرہ وشو ہو نایو سروت جہاں باسریو سازو سرودو دخترک ترک زہرا وش چھوٹی لڑکی نو عمر زہرا کی طرح حسین خوبصورت ادھر نہیں ملے گی خرابات فرنگت تو تاثیر میش آنچ مضموم شمارند نماید محمود یہ فرنگیوں چکلے ہیں یعنی تعلیم خانے جو ہے نا ہاں. یہ فرنگیوں کے خرابات اور چکلے ہیں بھائی ان کی میج جو رکھی ہے نا اس کی تاثیر بڑی عجیب ہے آنچ مضموم شمارند نماجد محمود جس کو اسلام اور تمہارے اندر اور انسانوں کے اندر پوری دنیا کے انسانوں میں برائی سمجھا جاتا ہے یہاں وہ سب نیکی ہوگی کیا یہ پیتے چلے پیو گے بس جب مست ہو جاؤ گے تو تم کہو گے ہاں وہ کون سا برا کام ہے جو میں نہ کروں نہیں آ رہی یہاں اتنا ہم نے بدلنا ہے تمہارا عقیدہ یہ بنانا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر لان سے لانتی ہر با ہونا چاہیے اور وہ جائز رکھے ہاں یہ ضروری ہے بلکہ نیک بدرا برازو دیگر سنجید داست ترازو داشت و نفارا ہم نے ایک نیا ترازو نکالا ہے اس ترازو سے ہم نیکی بدی کو تولتے ہیں وہ تمہارا ترازو قرآن والا ختم ہے خبردار قرآن میں قرک ترازو ہے قرآن پاک میں آتا ہے ولاخ سے ریرزان کیسے ہوئے قرآن پاک پڑھوانا بالکل <آم> واقعی ملوزن بالکل تولو انصاف کے ساتھ کیا مطلب کہ ہم نے یہ قرآن ایک ترازو دیا ہے اس کے پیمان اس ترازو کے پلڑے میں رکھ کر نیکی بدی کو تولنا ہے تم نے اچھائی برائی, برائی کو تولنا ہے لہذا جس کو یہ برا کہا ہے اس کو برا سمجھنا ہے جس کو یہ نیکی کہا اس کو نیکی سمجھنا ہے اس نے کہا یہ تمہارا ترازو تھا یہ سکول ہے ادھر ترازو رہا ہے ادھر ترازو اور ملا کتا کہتا ہے کفر کون سا ہے اور کتے کا بچہ کفر نہیں وہاں پر بتا ایمان کون سا ہے بس صرف جی اتنا جی بتا آئے آئے اسلام کی بات کون سی ہے وہاں پر آئے آئے پر تو اسلام کی بات بھی کفر میں استعمال ہو رہی ہے درندگی, آئے آئے درندگی آئے اور ظلم میں استعمال ہو رہی ہے انسانیت کی وہ اب تمہیں وہ شیر سمجھ آئے گا کہ اور یہ آہل کلیسا کا نظام سمجھ نہیں آ رہی ایک سازش حفقت دینوں مرمت دین اور انسانیت کیونکہ جب بھائی انسان کو بھیڑیا بنا کر سبق یہ دے دینا ہے کہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے طاقتور بننے کے لیے مال دولت سرمایہ اور حکومت اور افراد لوگوں لوگ اپنے ساتھ لگانے کے لیے جو برائی کر سکتے ہو کرو اگر تمہیں با... بم مارنے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں ذرا بم مار دو اور ڈال دو کسی پارٹی پر ہم تمہارا ایک فرد ہوگا کیونکہ تمہیں اپنی حکومت قائم رکھنا ہے تمہیں مال حاصل کرنا ہے مال حاصل کرنے میں حکومت حاصل کرنے میں ووٹ ساتھ ملانے میں جو کام سکتے ہو کرو بس جس کو یہ کپتی قوم تعلیم سمجھ رہی ہے میں کہتا ہوں جو جاتا ہے سید جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے غیر سید جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے ان کو کون سا صاف سوکھ جاتا ہے تو کیا چیز ہوتی ہے جو لڑتی ہے تو فوراً بدل جاتے ہیں چلتا ہوا ابلیس نظر آتا ہے انسان کیا چک کرائے اس کے ارادے عزائم اس کے افعال اعمال کو دیکھتے ہیں اس کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو کوئی بات خانوں والی اس میں مسلمان تو دور کی بات ہے انسانوں والی نظر نہیں آتی یار اس کو کیا بن گیا ہے یہ تو خاندانی طور پر تو یہ شریف ہے اتنا کمینہ کیوں بن گیا ہے یہ خوب سے باتر کہاں سے اس کو ملا ہے یہ لوم اور کمین کی کہاں سے اس کو حاصل ہوئی ہے وہ اصل راز یہ ہے نیک بدرا بتراز دیگر سنجید سنجیدنیک بد کو اچھے اور برے کو ہم نے کام اچھا برا بات اچھی بری انسان اچھا برا اس کو ہم نے کہا ہے نئے ترازو سے تولا ہے وہ ترازو جو قرآن والا تھا اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا زبردار یہاں پر یہ بات نہیں چلے گی کہ تمہارے رسول نے اس کو برا کہا ہے تو برا ہے نہ ادھر یہ بل چلے گا کہ ہم نے جس کو برا کہا ہے برا ہے چاہے تمہارا رسول ہو کہاں بیٹھے ہوئے ہو یار کمال ہے یہی نظریہ دیا جاتا ہے اسی وجہ سے بہن چود یا کتری کے بچے سلم بیا کو دہشت گرد سکولی سمجھتے ہیں اسلام کو دہشت گرد سمجھتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ ان کے مامے نے ان کو پڑھایا یہی ہے بدرا ب ترازو دیگر سنجید چشمہ داشت ترازو نسارا اور یہود یہاں پر نسارا اور یہود نے ایک نیا چشمہ نکالا ہے نیا چشمہ نکالا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے خوب زخ خوب اب وہ خلاصہ بیان ہو گیا آگے خوب زخ اگر پنج گی رات شکست اگر تیرا پنجائے ہی گیر تیری طاقت کو اگر کسی نیکی نے ختم کر دیا توڑ دیا وہ تمہیں طاقتور وہی سرمایہ دار ووٹوں والا حکومت والا اگر کوئی تمہیں نیکی نہیں بننے دے رہی تو خوب رشتک وہ نیکی بدی ہے انہیں کی کیا ہے نہیں جانا چاہے <سلام> وہ قرآن ہے چاہے وہ حدیث ہے چاہے کوئی بات ہے بس جو بات تمہیں تک خوب اگر گیر گیر تم گیر دوسرا نکڑنے والا پنجا ہاں مطلب کیا ظلم زیادتی کر کے مال سرمایا سمیٹنا طاقت حاصل کرنی حکومت حاصل کرنی افراد حاصل کرنے ووٹ نال اکٹھے کرنے اپنے تاکہ جدھر مرضی چڑھ بگیے تان ڈکن آ کوئی نہ ہوئے اگر یہ پیرا پنجا گیر پنجا یہ پیرا پنج ظلم اور ستم کرنے والا پنجا اگر وہ توڑ دیتی ہے تو خوب دشتخت وہ خوب جو ہے برا ہے بک ہے وہ نیتی گندی ہے چڑی کمزور کر دی ہاں جہی کمزور رشت خوبت رشت خوبت ہاں بد اچھا ہے برائی نیکی ہے اگر تاب و توانے تو فضود اگر تیری طاقت کو بڑھا دیتے اگر تیری طاقت آج. آج. بڑھا دیتی ہے تو پھر سمجھ یہی نیکی ہے کر جل, جلدی یہ فرض ہے یہاں پر سمجھ تو در درنگری جزبرہ نیست حیات ہر کے اندر گراوے صدق کو صفا بوجھ نبو اگر تو د... ہمارے تعلیم کو حاصل کرے گا نا تو یہ تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ زندگی دکھلاوے کا نام ہے مکاری کا نام ہے بس مکار جتنا بنو گے تو زندہ ہو اگر مکار نہیں بن سکتے تو مسا ہو آہا. آہا. اہا, کیا رات ہے کیا کہیں کہ مکار تیار مکار باپ کے ساتھ مکاری قوم کے ساتھ مکہ ہے مکار کا یہ جہاں سارا مکاروں دجالوں سے بڑا ہوا ہے اور کیا ہے لاکھ لانت ہے ایسی تعلیم یہ تعلیم ہے اقبال نے کیا کہا ایک سازش ہے کہتا ہے یہ تعلیم ہو خود تو میں ملا شرم نہیں آتی تو اس کو رسول کے ساتھ جوڑتے ہوں کتّی کا بچہ تعلیم کو رسول کے ساتھ جوڑی تو تعلیم ہی نہیں ہے تو صرف سازش ہے دین اور انسانیت کے خلاف سمجھ نہیں آ رہی اب کیا ان کتے ملاوں کا جو صرف ضرور جانتے ہیں ہم جانتے ہیں زارا وہ جانتے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ میں منطق پڑھاتا ہوں کا بچہ تو چڑھاتا ہے جو پڑھاتا ہے اور جو پڑھا رہا ہے اس ان چیزوں کا ان چیزوں کا ان رازوں کے سمجھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ خدا ہی راز ہے یہ فتنے شر کو سمجھنے کے لیے پہلے دل اللہ تعالی سے جوڑ تو تمہیں پتا چلے کہ وہ پنگے باز وہ پنگے باز ادھر پنگابازی مت کر بے حیرت کا بچہ تمہیں کس نے کہا ادھر بازی کا حضرت مفتی صاحب بیرمانی آپ کی پنگا نہ لیں آپ بیٹھیا آپ کہتے ہیں میں عالم مجھے اسی وجہ سے کسی نے کہا چاہے ماں کے خلاف بولتے ہیں میں کہ یار میں تو آج تک عالم واحد تلاش کر رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا آپ علماء کی بات کرتے ہیں آپ جمع بولتے ہیں وہ خود مجھے ایک عالم نظر نہیں آ رہا جس کو میں عالم کہوں جس کو میں کہوں یہ نبیوں کا جانشین اور وارث ہے کوئی نبی بے وقوف ہوا ہے نبی ایسا ہوا ہے جو کفار کی مکاری کو نہ سمجھتا دش... بولو دش... تو یہ فدو جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ والف نبیوں کے کیسے ہیں لانتی تیرے پاس وراثت ہوتی تو عقل ہوتی ہے عقل ہوتی تو یہ سارے فطروں کو جیسے اقبال نے سمجھا ہمارے حضرت صاحب نے سمجھا تو بھی اگر نہیں سمجھ رہا فدو ناچ رہا ہے بندر کا بچہ تو تم والا ماں نہیں ہے نبیوں کا بار کرے تو مومو للو ماں ہے اب الو ماں جو ہے اس کی امید اب کیسے کریں روتے ہیں کیا کہ باق کی توحیل کرتا ہے کبھی اس کے بچے ادھر علماء ہی نہیں ہیں عالم نہیں ہے اولا ادھر ہوں گے قوم کیا چیز ہے قوموں کی عمارت کیا ہے تو کیا سمجھیں یہ گے ہمارے سبحان اللہ بے شک ہر کے اندر گھیرا ہوا ہے سدھ کو سفا سچائی اور جو کام جو شخص کہے جو شخص سچا صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے مکاری کے بغیر رہنا چاہتا ہے نبودی تو نبود ہو اس کو ختم کرنا چاہیے وہ رہنا نہیں چاہیے زندگی صرف مکاری کا نام ہے یہ ہے نظریہ اب بات کو سمجھو اب یہاں پر میں کچھ آپ کو جو آپ پہلے سن چکے ہیں لیکن ان میں مطابقت پیدا کر کے ہیں مطابقت اور مناسبت پیدا کر کے سننا چاہتا ہوں وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ اگر اور آ کے گم گشتہ کے حوالے سے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ اتنا بےکار ہے کہ اگر میں قرون مستاقہ ڈکٹیٹر بن جاؤں تو اس طبقہ کو ہلاک کر دوں <laughs> یعنی مطلب کہ سکولی تعلیم یافتہ واجب القتل لوگ ہیں اللہ اقبال کہہ رہا ہے آپ <سلام> سمجھیے گا کیوں واجب القتل ہے یہ جی نیٹ کی بات سامنے رکھیں نظریہ قوت پھر ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ہمارے حضرت نے کی تھی ہمارے حضرت نے دی اس کی شرح کر کے آپ کو دیتا ہوں پھر اقبال کا وہ اقبال کا وہ قول کہ میں بن جاؤں بادشاہ تو قتل کر دوں اس طبقے کو ان کو آپس میں ملا کر اس پر غور کر دیں آپ سمجھنا ہمارے حضرت نے فرمایا پنجابی ٹھیک ہے یا اردو چلے شاہ صاحب بیٹھے اردو ٹھیک اردو ٹھیک ٹھیک ہے نا اردو اردو سمجھ آتی ہے پنجابی نہیں اچھا چار طبقے چار قسم ہیں چار قسمیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی آدم کی اولاد کی چار قسمیں ہیں بولو بولو ایک قسم وہ ہے جو اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں آئے آئے آئے آئے کیا, کیا کیا ان کو انسان مجبوری سے کہہ دیا کہ انسانوں کے طبقے بتانا مقصود تھا ورنہ یہ انسان نہیں ہے حقیقت میں یہ حیوان کی قسم ہے ان کو انسان کہنا انسانیت کی تولیم ہے یہ شکل انسانی میں حیوان ہوتے ہیں درندے ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ فی سیابن وقت آئے گا بھیڑیے انسانی لباس میں ہوں گے حدیث میں آئے حدیث میں مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار کتاب اللہ کیوں کہتا ہے جی تبلیغ میں کتاب اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کتّی کا بچہ رسول اللہ بیڑیا فرما رہے ہیں تمہارے جیسے کو کیا فرما رہے ہیں بیڑیا بگیار وہ بولو ہاں جڑا ہے بگیال رکھنا بولو کتا رکھ لینا کسی بگیال بھی کسی رکھا معلوم ہوا میں بولنا نبی پاک نے اس تو پارا بول چڈیا میں تو ابھی ذرا ہلکا لفظ بولتا ہوں آپ نے تو انتہائی سخت لفظ استعمال کیا زیابن فی سیابن بھیڑیے ہوں گے کس میں کون سے کپڑے سانی کپڑے یعنی انسانی انسانیت کی شکل میں انسان کے شکل میں کیا ہوں گے یہ کافر ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے یہ شکل انسانی میں درندے ہیں جن کا کیا سوچ کیا ہوتی ہے جن کی اپنا فائدہ دوسروں پر ٹھیک ہے دوسری اسم انسانوں کی حقیقت میں انسانوں کی شروع ہو رہی ہے پہلے قسم سورتن انسان تھے حقیقتاً مانن انسان نہیں تھے طبقاتی تقسیم کے تحت ان کا ذکر کرنا پڑا لیکن ان لائنوں کو الگ رکھنا ہے وہ انسان کی پہلی قسم شمار نہیں ہوتی شان جو آپ شمار ہوتے ہیں پہلی قسم شروع ہو رہی ہے وہ کون ہے اپنا فائدہ سوچتے ہیں ارے دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں سوچتے میرے ہاتھ میں کیا بات سمجھ نہیں آ دیکھ اللہ والوں کے راز کھولنے دے بولو اپنا فائدہ سوچتے ہیں ارے دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے کم از کم نقصان بھی یہ انسانوں کی پہلی قسم ہے لیکن یہ ادنا درجہ ہے کم ہاں گٹیا درجہ انسانوں کا یہ انسانوں میں یہ شمار ہوں گے ایمان کی بات ایمان ان میں ہوگا ہوں پہلو میں بھی ایمان ہو سکتا ہے ظالم جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ظالم ہے اگر کل کو کفر آرام سمجھتا ہے تو وہ مومنٹ تو ہوگا کافر تھوڑا ہوگا لیکن انسان نہیں ہوگا بات تو سمجھو یار اسی وجہ سے میں نے ان کو ایوانوں سے ایوانوں میں انسان نکال کر ایوانوں میں ڈالا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے تردید کے ساتھ کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ظالم ہے نہیں میں نے کہا یا کافر ہیں یا ظالم ہے سمجھ نہیں آ رہی دوسری قسم کون سی ہوئی جو اپنا فائدہ کہ اتنا درجہ ہے ان سے اوپر ایک اور قسم ہے درمیانی درمیان ایک قسم کے انسان انسانیت عروج اور کمال کو انہوں نے حاصل نہیں کیا ابھی درمیان میں ہے وہ کون ہے جو آپ کو فائدہ سوچتے ہیں دوسرے کا بھی سمجھ نہیں آ رہی چوتھے درجے کے لوگ کامل انسان ہوتے ہیں <سؤال> وہ کون ہیں جو اپنا نقصان دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں یعنی, اپ, یعنی کہ اپنا نقصان ہی سوچتے رہتے ہیں نہیں جس دوسروں کے جس فائدے میں اپنا نقصان ہو وہ ضرور کرتے ہیں اللہ حسن. تاکہ اگلے کو فائدہ ہو جائے سمجھ نہیں بات کیا نقصان چاہے اپنا نقصان یہ ہیں امبیال ہے مسلم اور اولیا کرام اور صالحین یہی لوگ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ پورے کرتے ہیں اور حقوق الباد بھی پورے کرتے جب ببرگاہ دین فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں صالح بچہ آتا فرما ان سے یہی ان کی مراد یہی ہوتی کیا اللہ ایسا بچہ آتا فرما جو اپنا گھاٹ آ سکتے دوسروں کا فائدہ یار تو حضرت صاحب کی حکمت ہے حکمت کے موتی دیکھو یار کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ طبقے آپ کو کسی کتاب میں ملیں گے جاؤ ڈھونڈ لو لیکن اب وہ آدمی فدو ہوتا ہے جو بات سنے اور کہے کون سی کتاب میں لکھی ہے وہ ہمارے نزدیک فدو ہوتا ہے ہمارے نزدیک اعلیٰ انسان اکو بات سنے تو اس کا عقل کہے صحیح ہے تو کہے بالکل برحق ہے چاہے کسی کتاب میں نہیں ہے اور اگر غلط ہے تو کہے چاہے کسی کتاب بھی ہو یہ ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عقلی ترازور پیمانہ دیا ہوا ہے یار اس کو بھی تو کچھ استعمال کرو نا اس کے دو پلڑے جو ہیں ان کے اندر ایک طرف جو ہے وہ عقل اپنی رکھو دوسری طرف جو ہے ہاں عقل کا جو پیمانہ ہے اس کے اندر ذرا تو تو صحیح جو بات آتی ہے اس بات کو تولو اگر عقل کے پیمانے پر صحیح ہے تو عقل بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک ترازو ہے اور یہ قرآن مجید میں ہے بھائی اس ترازو کا ذکر بھی قرآن میں ہے یہ نہ کہنا قرآن عقل سے ٹکرانے نہیں آیا اور نہ عقل قرآن سے ٹکرانے کے لیے ہے قرآن کا خادم ہے قرآن کا وحی کا خادم ہے اس پر یہ ڈالا گیا ہے تم سمجھنے کی کوشش کرو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ورنہ ماننے میں کمی نہ کرو نہیں سمجھ آتا تو مان لو کہو ہے برحق اب جو مراد ہے وہ مجھے سمجھ نہیں وہ اللہ رسول بہتر جانتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غلط غلط اقل اقل کے پیمانے میں غلط ہو اور بات کو یہ ناممکن ہے سمجھ نہیں آتی عقل کے پیمانے میں واحد کی بات ہو رسول اللہ کی بات ہو کسی بڑی اقبال فرماتے ہیں عقل قربان کن بہ پیشے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عقل کے آگے مستفیٰ کو قربان نہ کر ظالم عقل کو مستفیٰ کے آگے قربان کیوں کہ عقل کے اوپر بھی مقامات ہیں عقل کو انتہا نہ سمن یہ بچاری اس بادشاہ کے دروازے پر لونڈی اور خادم کھڑا ہوا ہے اس کو خادم ہی رہنے میں بادشاہ اس کا کام ہے صرف ان کی خدمت کرنا جو تم نے کہا وہ برحق ہے جو تمہاری مراد ہے وہ برحق ہے بس آ کر جا عقل سے عقل کا آخری مطالبہ پہلا مطالبہ عقل سے یہ ہے اسلام کا کہ سمجھ نہیں سمجھ سکتا تم مان لو اللہ بے شک سبحان اللہ. اس سے آگے قدم نہیں انکار کی طرف نہیں آنا کہ سمجھ نہیں آ رہا تو انکار نہ لانت پڑے گی مرا جائے گا فلسفی بن جائے گا کیا بن جائے گا فلسفی جو ہے وہ عقل کو حاکم سمجھتا ہے رسول پر پورن پر یہ کہتا ہے یہ عمر کہتا ہے نہیں وہ حاکم ہے اس بات تو بھائی چوتھے درجے کے جو لوگ ہیں کون چوتھے درجے کے لوگ وہی کامل انسان ہیں بے شکان اب چار درجے سامنے آ لوگوں کے کتنے درجے آ گئے پہلا درجہ کون ہے اپنا نقصان اپنا فائدہ دوسرے, دوسرے کا نقصان کرنے والے یہ انسانوں, ملنے انسانوں ملنے میں شامل نہیں جاتے دوسرا طبقہ اپنا فائدہ دوسرے, دوسرے کا فائدہ نہیں نقصان تو نقصان, نقصان بھی نہیں نقصان تیسرے وہ اپنا بھی فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ چودہ جو چوتھے کیوں آلہ ہیں وہ پہلی قسم جو نچلی ہے سب سے پہلی قسم جو تھی اس کے برعکس ہیں اس کی ضد اور اس کے مخالف برعکس ہیں وہ میں دسنا اب نیٹ سے نیٹ سے سمجھ آئے گا آپ کو ابھی تو اچھا اب یہ بتاؤ کہ سکولوں میں ہاں بات کو سمجھنا ذرا جو حاکم ہوتا ہے حکومت اسلام جو ہوتی ہے بلکہ ہر حکومت جس کو کہے کہ یہ انسانوں کی خیر خواہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ پہلے طبقے کو ختم کرے توجہ کی جاتے کیا فرض بنتا ہے اگر وہ انسانوں کی حکومت ہے یہ خود پہلے طبقے کی حکومت نہ ہو انسانوں کی انسانوں کی حکومت ہو تو ان کا کیا کام ہوتا ہے نہ <laughs> ان کو پیدا کرنا ان کو تحفظ دینا کیوں کیوں ہے ختم کرنا ان کو فرض اللہ کی فصل کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے ایک مخلوق کی فصل ہے ایک خالق تعلی کی فصل, ہے، تعالی کی فصل بس آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی کون سی فصل ہے آج تو آپ کا عقل آپ کے عقل کا امتحان ہے انسان بہت اچھا انسان کیا ہے اللہ مکئی ہے. ہے جوار ہے کماد ہے گندم ہے فلاں ہے فلاں یہ انسانوں کی فصلیں ہیں یعنی انسانی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ان کو تعمیر کرواتا ہے پیدا کرتا ہے لیکن فصل اس کی ہے جس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں ہے وہ بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے سمجھ نہیں آ اللہ یار لطیفہ سناتا ہوں بنانے سے ایک لطیفہ دینا گیا ایک ملا کہنے لگا پتا نہیں عبد چشتی ہے کون سا ہے گشتی وغیرہ کسی نے ملا نے کہا اس نے کہا یار فوٹو جائز میں بنا رہا تصویر بنا اللہ مصور ہے وہ رحموں میں رحموں میں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ دانی میں دیکھو کیسے وہ تصویر بناتا ہے یہ سب اس کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں تو تصویر بنانا تو جائز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا جو کام ہو گیا میں نے کہا اس کے بدو سے بیٹھے بچے کو کہ اس کا مطلب ہے جو کام خدا کرتا ہے وہ بندے کے لیے جائز ہوا ہے یہ تمہارا یہی قانون سامنے آیا یہی قضیہ سامنے آ گیا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے جائزہ ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بتا تیری ماں کے پیٹ کے اندر تو خود پڑھ رہا ہے کون رحم میں تصویر بناتا ہے اللہ تو میں نے کہا اگر ہم تیری ماں کے رحم کے اندر گھس کر تصویر بنا لیں کچے کہاں کا کہاں کا لو روتا رہے کہ سوال کیوں کیا جواب ایسا دو یہ نہ ہو کہ صرف نہیں تسلی بھی ہو جائے اور ساری زندگی پشیمانی ہوتی رہے پریشانی ہوتی رہے کیوں پوچھا تھا مصیبت ہی پائی تھی گل ہمارے پاس وہی جا دوست ایک ماسٹر تھا پہلے تو دوست نہیں تھا اب تو دوست تھا ہمارا آیا اس پر سوال کر بیٹھے گالی بہت نکالتے ہیں میں نے اسے سرف نظر کر لی باتوں میں مصروف رہا میں نے کہا یا ٹی وی کے بارے میں کیا کہتے صاحب کی پوچھ ہو ٹی وی کا کوٹا تسرا کی میرا سہرا ٹی وی کہنا میں چولہا کیوں کہ بیٹی کی گال دکھا بیٹی کی گالی دے رہا ہے تو تر کو اپنی اپنے گھر والی کی گالی دے دی ہے میں نے کہا تو ایک ٹی وی کی وجہ سے زمانے کی ٹی میں گالی تو نکالوں اب تک وہ پشیمان ہے تسلی تو ہو گئی نا اس کی اب تک پریشان ہے جب مجھے ملتا ہے نا ایک مرتبہ ملا تو کہنے لگا میں ہوں جس نے گالی انت... گالیوں سوال گالی گالی نکالو گالی نکالو نکالو وہ کا ہوئی پچھانے جی میں کہ نہیں میں وہ جن گالیاں گالیاں دس تو بھائی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جواب کیا ہونا چاہیے پریشان کن کس کے لیے جو باطل کے حق میں بول رہا ہے باطل کے حق میں ہر سال کو نہ لگڑی جاؤ سمجھ کے آ رہی یہ بے چارا سبق پڑھ رہا ہے وہ نواب جواب ایسا سڑیا دیو وہ زندگی پانچ سوال کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی باطل کے حق میں جو پوچھ رہا ہے نا اس کو پھر ایسا جواب دو اچھا کیوں گال کی تھی سب ول سب کو شاہ ٹھیک ہے نا, <تصفح> نا؟ <تصفح> سمت یہ چلا پتا یہ چلا کہ خالق تعالی جو کام کرتا ہے جو کام کرے مخلوق کے لیے جائز ہو جائے یہ قانون نہیں یہ غلط ہے کفرہ بکواس ہے یہ. دیشن. دیشن. یہ کہنا ہے جو مخلوق کو وہ کہتا ہے وہ کریں تو بات کیا مخلوق دیشن. کو جو کہے کہ یہ کرو وہ یہ سر کپ جاؤ دیشن. تو تصویر سازی سے اس نے ہمیں منع کیا کا بچہ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں اپنی ماں کے شیطانی کیا ہوتا ہے پھرتا ہے یہی قیاس تھا جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا وہ المنخا تھا ابلیس سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس تھا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور حکم کے آگے اس نے قیاس رکھ لیا جیسے تو خدا اللہ روک رہا ہے اور تو کیا تھا آگے پیش کر رہا ہے تو کافر ہو گیا ابلیس کا بچہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار تو بھائی پہلا سب کا حکم اللہ کی فصل کیا ہے مبارد بولو مبارد ایمان سے بتاؤ موزی جانور مخلوق کی فصل کو اجاڑنے والے تباہ کرنے والے شمزیر ہیں بھیڑیے ہیں گدڑ ہیں چوہے ہیں سب کے نزدیک وہ واجب الخش بولو پورے اہتمام کے ساتھ پورے اجتماع کے ساتھ پورے ریونڈ کے کے ساتھ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پتا نہیں کتنا لوگ جمع ہوتے ہیں اتنے اکٹھے ہوتے ہیں اصلہ ہوتا ہے یار کماد خراب کر رہا ہے اور لانتی کا بچہ جو کماد کو اجاڑے تو قیمتی ہے کہ کماد قیمتی ہے کماد تیرے لیے ہے یا تو کماد کے لیے ہے اگر کمات تیرے لیے ہے بےغیرت تو اس کو اس کو محفوظ کرنے کی سوچ رہا ہے اور اپنی فصل کو اجاڑنے کی سوچ رہا ہے کیسے اجازت دیتا ہے اسلام تو اسلام نے فرض کر دیا حکومت کا فرض بنا دیا کہ ایسا لائن طبقہ ختم کر دو کسانوں کی فصل کو اجاڑ رہا ہے اپنا فائدہ سوچتا ہے دوسروں کا نقصان جو چور ہے ڈکیٹ ہے فراڈی ہے چکر باز ہے رشوت خور ہے خور ہے ظالم ہے واشی ہے غنط, ہزاروں جو جرائم پیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا چکر بازی فرش یعنی ہر طرح کی ملاوٹ وغیرہ منشیات وغیرہ فروش یہ جتنے بھی کسی رنگ میں بھی انسانوں کو دوسروں کو نقصان دے کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں یہ سارے انسانی شکل میں کیا ہیں درندے ہیں ان کو ختم کرنا حکومت کا ٹھیک ہے یہ بات آگے سمجھ اب میرا یہ سوال ہے بتاؤ سکولوں میں کون سی قسم تیار ہوتی ہے یہاں پر آپ خود سکول کے بڑے بڑے پروفیسروں سے سوال کریں حضرت مہربانی کریں یہ سکول میں تیار کر رہے ہیں سکول میں کون سی قسم تیار ہوتی ہے خود باستر لوگ کہتے ہیں وہ یار یہ پولیس والے خود بلے کھڑے ہوئے ہیں یار اگے کو خراب نہ ہو جائے وہ راہ بدل جو بلے نہیں کہتے یار حکومت کے عملے کو نیچے سے لے کر روزاری صاحب تک آخری بزرگ بزرگ آخرین جن کے رتبے اور مقام کا اس وقت کو کوئی نہیں مرتبہ قطبیت پر جو فائدہ فرنگی قطب ہے نا آپ غوث پاک میرا ہمارے رسول اللہ کے قطب ہے ہمارے اسلام کے غوث ہیں اسی طرح حضرت فرنگ کیا ہیں اسی وجہ سے تو اکبر اللہ بازی نے کہا تھا تعریف بڑے عجیب انداز میں اس نے تو کی مٹی پلیت کی ہے کہتے ہیں نے ملت رکھی ہے توجہ بزرگاں نے ملت ہے توجہ یہ کس وقت لکھا تھا انہوں نے جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بن رہی تھی اور سرسور حیران سرگردان کر رہے تھے قوم کی خدمت اور ترقی اور خوشحالی کے لیے اور چندہ وصول ہو رہا تھا کہ خدا اٹھو اپنی خیر کو سوچ لو اکبر بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بھانپ گئے کہ یہ کون ٹولا ہے کہتے ہیں بزرگاں نے ملت وہی وہ ملت قوم کو کہتے ہیں یہ قوم کے بزرگ بزرگاں نے ملت نے کی ہے توجہ کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد اب علماء اور عبادت گزاروں کی اخیر ہو جائے گی جدر کریں گے جدر رخ ہوگا دیکھیں گے تو علماء اور عبادت گزار درویش ہی نظر آئیں گے لے کر سمجھیے اگلے شعر میں اس نے سب زہر کر دی بزرگا ملت نے کی ہے توجہ کمی پر رہیں گے نہ عالم نہ عابد ترقی دی ہوگی اب روز افزو دین ترقی اب روزانہ زیادہ ہوگی کیوں علی گڑھ کا کالج ہے لندن کی مسجد اب سمجھ آئی پیچھے کون عالم کون سے عابد تین کون سا بزرگا ملت میں کی ہے توجہ ارے کمی پر رہیں گے اب تھوڑ نہیں ہوگی ناولہ ناگ کی تھوڑ ہوگی نہ سولہ ہاک رہے گی ترقی دی ہوگی ترقی یہ دی ہوگی کون سا دین وہ اگلے آخری لفظ میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ پیچھے تینوں سے کیا مراد ہیں کون سے علماء فرنگیوں کے کون سے عبادت کرنے والے فرنگیوں کی عبادت کرنے والے کتے فرنگی ان کا معبود ہوگا یہ عبادت گزاروں گے سمجھ نہیں آ رہی ترقی دن کن کا دین فرنگیوں کا نئی تہذیب والا دین ترقی دین ہوگی اب روز افزوں اب بڑھتی جائے گی علی گڑھ کا کالج یہ علی گڑھ کا کالج نہیں یہ لندن کی مسجد ہے لندن والوں نے اپنا عبادت نہ بنایا ہوا ہے کیا آؤ ادھر ہم معبود بیٹھے ہیں تم پجاری ہے کمال ہے یار کمال ہے مسلم یہ مسلمان ہے احب ملا پیر خنزیر جو ہے یہ مسلمان بڑا کتا تمہیں مسلمان عالم تو بنتا ہے تو تمہیں مسلمان کہنا آرام ہے بچہ تم تم تمہاری آنکھ سے اللہ پردہ ہٹا دے حق تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے اگر تو آگ و پردہ تیری نظر سے اٹھ جائے خنزیر تو ساری زندگی جو نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا جس میں بزرگ سمجھا اس کو روتا رہے گا کہ یار یہ کیا سمجھتا رہا ہوں میں تو میں تو بالکل یعنی سیاہ کو سفید اور سفید کو گھسا سمجھتا رہا ہوں یہ تو یہ بولٹ معاملہ او ہو ہو اتنا خلاف ہے حقیقت ہم سے نہیں لڑے گا تم اپنے آپ سے لڑتا رہے گا ساری زندگی لڑتا رہے گا کہ پچھلی زندگی کیوں ایسے گزار دی اس غلط فہمی میں کیوں رہا تو غلط فہمی تھی تو کچھ تھا سمجھتا کچھ تھا اپنے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ترقیت ہی ہوگی اب روز اب پجاری انگریز کے علماء انگریز کے پروفیسر یہ انگریزی علماء ہیں تو پھر کتب زرداری صاحب بن گئے کہ نہ بنے بھائی میں نے کوئی غلط لفظ استعمال کیا گا سی تو نہیں کہ اتنا بڑا لقب دیا ہے بولو بولو اتنا بڑا شملے والا پگڑا رکھ دیا ہے سر سے سرجنا آپ پھر ان کو صحابی کہہ سکتے ہیں اور صحابی بھی ہو سکتا ہے صدیق کو فاروق اور اس درجے میں رکھ اس طرف کے یا دوسری لائن کے صحابی ہی آخری ادھر بھی تو درجہ بندی کرنا پڑے گی کہ نہیں اسی وجہ سے اقبال نے کہا یہ زہران حریم میں مغرب آہ. کہتا ہے ہمارا مسلمانوں کا کعبہ رہا ہے ان لائنوں کا کابہ یہ زائران حریم میں مغرب ان کا کعبہ مغرب میں ہے ہمارا مکے میں ہے ان کا یورب میں ہے زائران حریم مغرب میں ان کا حج ادھر ہوتا ہے مسلمانوں کا حج اور کیا کہے یار اس نے اور کافر کیا کہے یہ کافر نہیں کہہ رہا تو اور کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ کافر بھی انتہا درجے کے یعنی سخت ترین چھپے ہوئے دبے چھپے الفاظ لیکن سخت ترین الفاظ میں کہا کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے لائن عجیب کافر ہیں ان کا سب کچھ مسلمانوں سے الگ ہے سمجھ نہیں آیا تو کتب صاحب کی بات کیوں آئی تھی بھی حضرت کتب زمان شیخ رداری صاحب کی پہلے درجے پہلے درجے حکومت ختم کرے لیکن حکومت آپ ہی ٹھیک ہے تو سکول میں کون سے درجے بنتے ہیں کون سی قسم بنتی ہے پہلی قسم بنتی اب کیوں بنتی ہے وجہ سمجھ آئے وہ نٹشے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے نظریہ سمجھ نہیں آیا بزرگ نٹشہ جو ہے بزرگ نہیں اس کو تو رسول کہنا پڑے گا نا کیونکہ انگریز ہے نا وہ تو خود رسول ہے نا نظریہ جو رہا ہے اسے بلکہ خدا کہو اس کو بے شک خدا کہو پھر آگے رسول پیغمبر پھر آگے صحابہ پھر آگے ان کے ولی بے, بے شک تو اس نے نظریہ دیا کہ طاقتور بنو اگر انسان بننا ہے اس کے لیے جو کر گزرتے ہو, کر سکتے ہو کر گزرو ضروری ہے یہی عبادت ہے زندگی مکاری کا نام ہے فریب کاری کا نام ہے دجاری کا نام ہے لہذا کس بیانی سے لے کر جو گناہ کر سکتے ہو کرو زندگی سد کو صفائی کا نام نہیں زندگی مکاری کا نام ہے وہ بولو مکاری ہاں کا تو اب پہلی قسم بننا تھی یار کوئی اور بنے بولو اگر پہلی قسم نہ بنے تو پھر تو سکول کا جرم نہیں بنتا نا اب اقبال کی ایک اور نظم کھولتا ہوں اسی سیزن میں کھول دوں انقلاب انقلاب انقلاب, انقلاب, انقلاب اقبال کہہ رہے ہیں خواجہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال لاکھ توجہ یہ فارسی کا سبق کو حیات کرو تم گپ میں مصروف ہو فارسی کا کیا ہے یہ حکمت کا سبق ہے خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لالائے کشت دہ خراب انقلاب, انقلاب انقلاب اے انقلاب نظم اقبال یہ کون سی کتاب میں ہے؟ زبور عجم زبور آجم زبور عجم زبور عجم زبور عجم زبور عجم عجم کی زب ہےجمی لوگ ہیں نا ہمیں سمجھا رہے ہیں سے ساڑھے ہے اور کیوں علماء نے لکھا ہے تفصیلوں میں زبور کے اندر احکام نہیں تھے صرف مت کے موتی تھے اب سمجھ آ رہی تو اقبال کہہ رہے ہیں یہاں میں احکام نہیں میں حکمت کے موتی بکھیر رہا ہوں ذرا لینا اور زب کیوں کہا وہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ الہامی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ نہیں آئی اللہ پہلا شیر خواجہ خونے رگے مزدور سازد لال ناب اظائے دے خدایاں کشتے دہ خانہ خراب انقلاب انقلاب اے انقلاب دو مرتبہ انقلاب کہتے ہیں تیسری مرتبہ اے انقلاب اے انقلاب, اے انقلاب, اے انقلاب, اے انقلاب آجا اے انقلاب آجا آجا تو یہ پکار رہے کہتے کیا ہے خواجہ از خونے رکھے مزدور کی رگ کے خون سے خواجہ سرمایہ دار فیکٹری والا چودھری نواب خواجہ از خونے رکھے وہ <واللانتی> لن مزدور کے رگ کے خون سے لا لینا اپنے موتی بنا رہا ہے سرخ ہوتے ہیں نا وہ تھی سرخ موتی بنا رہا ہے یعنی کیا مطلب اس پر ظلم کر کے اس کا حق مار کر اپنی دنیا سما رہا ہے دولت کما رہا ہے سمجھ نہیں بات کے آ رہا ایسے آج ایسے نہ ہو تو بتاؤ یار یا سچے بنو یا سچوں کا ساتھ تو دو کا یہی دعوت قرآن دیتا ہے کونو مہا سما دیتی رز خونے رگے مزدور شادت لال از جفائے دے خدایا پنڈ دے چودھری پنڈ دے چودھریوں دے ظلم تو کشت دہانا خراب بچارے جٹاں فصل برباد ہو جائے وہ انقلاب ابھی بھی نہیں آتا سمجھ نہیں آ اے انقلاب ابھی بھی نہیں آتا انقلاب انقلاب اے انقلاب اب تو آ جا اگلا شیر سنیے شیخ شہر رشتہ صد مومن بادام کافران سادت دل را برہمن زنار تب انقلاب انقلاب انقلاب شہ شیخ شہر شہر کے شیخ ملا اور پیر اور بولو مرو اپنا نہیں سر برلا صرف پیر صرف پیروں کو شیخ کہتے ہیں شیخ ماض برہمن کافر راستہ ہمارے شیخ برہمن سے زیادہ کافر ہیں کیا مطلب ہمارے پیر <laughs> شیخ شہر عربی مسلمانوں کے شہر کے جہاں جہاں پیر بیٹھے ہیں آج رشتہ تسبیح تسبیح کے دھاگے سے یہ مڑ کے نہیں پروئے ہوئے حضرت سو مومنوں کو صرف پھنسائے ہوئے ہیں جو دیکھ رہا ہے پیر صاحب تسبیح گٹ گٹ گٹ گٹ گٹ, گٹ <تصفح> اقبال کہتے ہیں یہ مکار تسبیح چلا کر یہ ظاہر میں تو ایسے لگتا ہے کہ تسبیح کے دھاگے میں منکے ہیں لیکن حقیقت میں اس مکار نے اسی دھاگے کے ساتھ مومنوں کو پھنسا رکھا ہے اپنا کام چلانے کے لیے اپنی دکانداری دا چلانے کے لیے خدو مرید ہیں سادہ مومن ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ادھر سے اللہ مل رہا ہے کیا مل رہا ہے ادھر سے اللہ نہیں ملے گا یہ دجال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ والی بات آپ کے پاس ہے یہ حضرت وہ بھی نکال دیں گے شاخ شیخ شاخ اب ان کو میں نے کہا یار کہتے ہیں یہ پیروں کا کتے ملنا کہتے ہیں ہوئی, ہوئی دور نا دور پیر پیروتاخ ہے میں نے کہا الحمدللہ ہمارا اقبال مٹھ سے بھی بڑا گستاخ ہے <laughs> <laughs> تمہارے پیروں جن کو تم نے بنا رکھا ہے جو اللہ کے پیر ہوتے ہیں ان سے ہم کام ہوں گے <laughs> <laughs> اللہ کے پیر وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ بنا رہے ہیں ان فوں کو تم نے بنا رکھا ہے تو تمہارے پیروں کے ہم گستاخ ہیں تم نے کیوں بنایا ہے پیر بنانا اللہ کا کام تھا وہ بناتا اس کو بناتا تم اس کے ہوتے پھر اور وہ بناتا ہے شریعت کے ساتھ طریقت کے ساتھ ایک شریعت ہوتی ہے ایک طریقت ہوتی ہے سمجھا دوں آکام رسول اللہ ہیں وہ سب کے لیے اور طریقت کیا ہے طریقہ نبی پاک کے طریقے کا نام ہے طریقہ آل حضور کا حضور کا طریقہ اللہ اکبر <تار Lite> وہ سادگی وہ جفا کشی دین کے اندر وہ زہد وہ زہد دنیا سے <تار> <نا> دور رہنا آ بھی جائے تو اڑا دینا رب کے راستے میں رکھنا نہیں ہے انخت بلال ولا تکشا مین ریل عرش ولا تکشا ولا تکشا عرش اے بلال خرچ کرے جا کرے جا کیے جا اللہ تنگ دستی اور غریبی کا فخر کا تنگ دستی کا بھوک کا ڈر مت کر جو آتے خرچ کر دے یار یہ کب کا آتا دو پرندے کو لایا حضور کی خدمت میں حضرت نے حضرت بلال نے ایک حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا پیش کر دیا دوسرا صبح کے لیے رکھ لیا آپ نے فرمایا یہ کہ صبح ہوئی تو یہ فیصلہ حضور کو کل رکھ لیا تھا آپ نے فرمایا افسوس ہے یار جو آ جائے آپ کے راستے پر لٹا دے این یا بلال خط کر خر دیا خرچ صبح کے لیے جو جان دے گا وہی نان دے گا سمجھ جو جان دے گا وہی نان دے گا یہ ہے طریقہ جس کو طریقت کہتے ہیں اپنا کام آپ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں جوتے شریف جوڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہے جوتے شریف جوڑ رہے ہیں کپڑے شریف ٹاکیوں والے پہنتے ہیں نیچے سو جاتے ہیں خاک پر لیٹ جاتے ہیں کھانے کے لیے تکلف نہیں کرتے پہننے کے لیے تکلف نہیں کرتے کبھی کپڑا اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کہا کسی کو بھیجاؤ فلاں کپڑا پسند یا میں جاتا ہوں پسند کر کے لاتا ہوں مجھے کپڑا کون نہیں جو آ گیا پہن لیا چاہے وہ قیمتی تھا چاہے غیر قیمتی تھا میرے منہ سے نکلنے لگا تھا چاہے وہ ردی تھا لیکن پھر فوراً خیال آ گیا مستفیٰ پہنے اور ردی ہو گئے الحمد کیونکہ میں مومن ہوں میں مستفیٰ کا سچا غلام ہوں وہ کتا جمیل ہے جو تقریر میں بکواس کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھجور کے نیچے سے گندی کھجور کھا رہا تھا کسی گندی ماں کے بیٹے اور کسی گندی ماں کے بیٹے جو کھجور حضور فرما رہے ہیں تناول وہ گندی کہہ رہا ہے اس کو کتنے کا بچہ ایسا کافل کا ان ہے دیکھ مجھ پر کتنا کرم نوازی کی میرے منہ سے نکلنے لگا تھا تو فوراً میرے اندر اللہ تعالی نے یہ بات ڈال دی انہوں نے یہ کہ غیر قیمتی سمجھ نہیں آ رہی اس کو غیر قیمتی کہہ سکتے ردی نہیں کہہ سکتے مستفی پہنے اور ردی ہو سکتے سمجھ نہیں آپ تو یہ طریقہ ہے تعجد ہو رہی ہے سات کیا آٹھ نمازیں آٹھ نمازیں پڑھتے ہیں رات ہے دن ہے ہر وقت کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے اور پوری نگرانی کرتے ہیں وقت تو طریقت یہ ہے اب شریعت کس لیے ہوتی ہے اور طریقت کس لیے ہوتی ہے شریعت جنت میں جانے کے لیے ہوتی ہے طریقت رب کو پانے کے لیے ہوتی ہے اگر دنیا میں ہی رب کو پانا ہے تو فتح بے خون میری اتباع کرو جیسے میں کرتا ہوں میرے پیچھے پیچھے رہو یہی طریقہ جس دور میں بھی اپناؤ گے اسی دور کے چاہے وہ سینسی ہے کوئی ہے اسی طریقے کو اپناؤ گے تو پھر جا کر اللہ کے عارف بنو گے رب کو پاؤ گے ورنہ رب کو نہیں پا سکتے جنت جانا اور بات ہے رب کو پانا ہر جنتی رب کو نہیں پائے گا وہ ذہن میں رکھنا وہ ہے ادھر دنیا میں ہر جنتی رب کو نہیں پائے جنت میں جانے عارف نہیں اگلے دن نقطہ ایک بیان کیا سنا دوں سبحان اللہ اسی زمن میں دمن میںل کافرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اب اس, اس کو بنانے کا مقصد کافروں کو رکھنا ہے جو مسلمان گناہ جب جاتے ہیں نا تو وہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان میں کفروں والے کام پائے گئے تو اب کیونکہ وہ, وہ ہے کافروں کے لیے اب جدھر جدھر کافروں والی بو آئے گی سمجھ نہیں آ جی رہی اور کافروں والی بو آئے بو آئے کام یعنی عقیدہ نہیں ہے کافروں والا بو ہے کام ہے فاسق بگا چالو دھر اسی ضمن میں سن لو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پناہ بنا لیتے ہیں اللہ رسول کی دوزک سے दोजग سے پناہ لیتے ہیں اللہ ہمیں نہ دکھائے ارے بھائی دو بنائی کس لیے گئی ہے کافر کافروں کے گناگر ہاں عقیدہ بتا رہا تھا عقیدے کی بات کیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگوں کا کوئی تعجین نہیں کون کون شخص ہے کوئی پتہ نہیں لیکن اتنا ضرور ہے متقی باہر ہے بول بول بولو, بولو. ان کو نکال کر پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کا کچھ حصہ ضرور جہنم میں جائے گا جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے لہذا وہ مولا اسلام سے خارج ہے جو کہتے ہیں حضور کا امتی اور پھر دولت میں یہ تو ہی ہو نہیں سکتا جیسے عبدالحمید گشتی کہتا ہے اس کتے کی بات اگلے دن مجھے کی سنائی ارے وہ کہتا ہے تقریر میں علی شیتپور میں اس نے خطاب کیا اس نے کہا آوے بات کنو, سید پورم کسی اور جگہ بار مجھے کسی نے بات کے بندے نے سنائی اس نے گاؤں تقریر کرتے اس نے کہا देखो है बाप जिन्हू मारना हो पेड़ कट मार जिन्हू मारना ना हो सबेरे पूछागा करांगा सुबह पूछूंगा तुझे जब सुबह उत्ता है खत्म बाप खत्म आई कोई समझो उसने मारना नहीं है सुबह मारना होता तो मार लेता ارے پچھلی قومیں جو تھی نا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا تھا اس نے بھیج دیا یہاں دنیا ابھی بھیج دیا بس بات کو سمجھو ابھی نا ابھی ہے یہ ناثر صاحب خانوال کے ہی ہیں اسی خانوال کے ہی ہیں جہاں کا وہ منحوس رہائشی ہے جہاں کا رہائش منہوس ہے یار بات کو سمجھو نا جو میرے الفاظ ہیں ان کو بھی تو ضائع نہ کرو جہاں کا وہ منہوس رہائشی اور پورے شہر کو نوسط میں مبتلا کر رکھا اس نے یہ کہا کہ پچھلی قوموں پر تازہ عذاب آ ان کو مارنا چاہتا تھا تمہیں ڈراتا ہے عذاب نہیں دیتا ہاں اس کتے کو یہ زلزلے عذاب نہیں نظر آتے یہ جو سیلاب کے عذاب آتے ہیں یہ کوئی عذاب نظر نہیں آتے یہ بالا کو جو کچھ ہوتا ہے یہ کوئی عذاب نظر آتے ہاں پتہ نہیں وہ دنیا میں عذاب کن کون سا سمجھتا ہے وہ اپنے سا بھی تو کتے است سالی عذاب ہوگا کہ ساری امت رسول ختم ہو جائے یہ عذاب اس امت پر نہیں آئے گا دنیا میں جزوی عذاب تو آتے رہے ہیں آ رہے ہیں اور آ کہیں گے پتا نہیں سمجھ نہیں لیا لیکن خبر اس خبیر کی جہالت کی بات کرتا ہوں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ علماء کی توہلتا ہے میں کہتا ہوں آلے میں واحد نہیں ملتا تم علماء کی بات کرتے ہو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ ادھر آپ دیتا اگر ہے وہ تو کہہ رہا ہے کل قیامت کو دوں گا تو پھر جب کور میں بھیج دیتا ہے سو گیا اٹھتا ہے شام ہو گئی اٹھتا ہے وہ بات کو بھول گئی تو اللہ کو بھول گئی اس نے کہا چلو چھوڑا چھوڑو اب کیا دینا ہے یار سمجھ نہیں آ رہی کافر ہے غیر میں اس بات کرنے سے میں ہے فتوے کی بات کر رہا ہوں یہ اجماعی ضروریات ہے دن میں سے مسئلہ ہے سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنمیوں کو نکالنا مومنین جماعت جہنمیوں کو جہنم سے نکالنا اپنی شفاعت کے ساتھ اس کو ہر بندہ جانتا ہے تو جب اس کتے کے بیان کے مطابق کوئی جائے گا نہیں تو شفاعت جہنم سے نکالنے کی کیسے پائی جائے گی سمجھ نہیں آ رہی اسی کتے ملا سے پوچھو اس کو پکڑنے کے لیے آسان طریقہ بتا رہا ہوں اس کو اسی وقت پوچھ لیں حضرت جی یہ بتائیں آپ شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے شفاعت کو آپ مانتے ہیں وہ کہے گا جی جی جی جی حضرت تو یہ دقت بتائیں نکالنا داخل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے یا داخل ہونے سے پہلے بھی نکالنا ممکن ہے جائے گا تو ہماری یہ ہے نا مولبیان میں کہنا ہوں نا جمعے کا دن جب ہو نا تو ان علماء کا حق بنتا ہے ممبر پر بیٹھ کر لٹو ہوتا ہے نا لٹو لاٹو جانتے ہیں آپ بولوئے لاٹو کھیل کر نیچے اترائیں اور نماز پڑھا دیں ان کا احسان عظیم ہوگا خطاب نہ کریں خطاب کی بجائے یہ حضرت خطبے پر جو ارشاد فرما ہے کا خطبہ ارشاد کر رہا ہے یہ ارشاد جو ہے ان, ان کا اتنا عظیم ہے. یہ دلال ہوتا ہے ارشاد کا مانا ہوتا ہے رہنمائی کرنا یہ دلال کا مانا ہوتا ہے گمراہ کرنا یہ خطبہ ارشاد نہیں ہے خطبہ یہ دلال ہے سمجھ نہیں آ رہی حالت جبہ پر خطبہ ارشاد فرمائیں گے قاضی حسین فرمائیں گے <تصفح> آ ہے خطبہ ارشاد فرمائیں گے فلاث اباد نورانی صاحب آ رہے ہیں خطبۂ ڈاکٹر آصف دجالی صاحب آ رہے ہیں ہاں جی عرفان شاہ مشدف <تصفح> ٹینک صاحب آ رہے ہیں خطبہ ارشاد فرمائیں گے میں ان خود دعوت دیتا ہوں خدا کی قسم جہنم سے بچنے کے لیے ان کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں مہربانی کریں جو ممبر پر بیٹھ کر لٹو کھیلے گھما گھما کر نیچے اتر کر نماز پڑھا دو تمہارا احسان ہوگا اس امت پر کاش کہ امت کو سمجھ آیا جائے کاش امت کو وہی بات جب میں پہلے کئی بار کی ہے کہتے ہیں یہ مولوی دینش ہیں دین بیچتے ہیں حضرت چشتی صاحب یہ دین بیچنا جائز ہے یہ مولوی دین اجرت لیتے ہیں دین فروش ہیں دین پر یہ اجرت لیتے ہیں یہ جیز ہے میں نے کہا یار یہ مولوی اگر دین پر اجرت لیتا اور دین فروش ہوتے تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا بلکہ تم جائز پوچھتے ہو میں کہتا تمہارا فرد بنتا ہے ان کی اجرت دو کہنے لگے کیوں میں نے کہا ارے بھائی بات تو سنو نا کو دین فروش نہیں کہہ سکتے کہنے لگا کیوں میں نے کہا بیچنے کا یہ ہوتا ہے یہ اینک آپ کو دے دیتا ہوں قیمت میں لے لیتا ہوں آپ کہیں گے اینک بیچ دی کیا اگر اینک بھی میں میں لے جاؤں اور پیسے بھی میں لے جاؤں تو اس کو کہیں گے ٹگی ہے وہ سمجھ نہیں کہو گے ٹگی چکر بازیا ہے فراڈ ہے وہ میں نے کہا یہ لانتی دین نہیں دیتے یہ دن جو ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں اور پیسے بھی لے جاتے ہیں کاش یہ دین دے جاتے تم سے پیسے لے جاتے یہ دین فروش ہوتے میں کہتا یار ضرور ان کو پیسے دو خالی نہ بھیجو چلو تمہیں تو دین دے گیا قیامت کو ان کو کچھ نہیں ملے گا ادھر پیسہ لے لیا ہے نا لیکن چل تمہیں تو دے گئے نا تمہیں تو جنت مل جائے گی لہذا مہربانی کرو ضرور کچھ نہ کچھ دے دو مہربانی کرو ان کا خالی نہ بھیجو تم आना। आना। لیکن کیا کریں یہ کمینہ ملا مفتی بغیرت ہے یہ کیا ہے وہ تم سے ٹھگ کرتا ہے جو تمہارے پاس ایمان ہوتا ہے وہ بھی لے جاتا ہے جو پیسہ ہوتا ہے تم چھڑکنے سے بجاتا ہے اور خوش ہوتا ہے میلاس کا جلسہ ہو گیا تو صرف چھڑکڑے بجانے کا بادشاہ ہے دل بھی بولو بولو دل بھی سوتے بازی کی ہے تو نے یہ سوتے بازی نہیں یہ چکی بازی ہے سمجھ نہیں لگی تینوں دال آ گیا تھی ادیم دینوں لے گیا دین دے کے چلا گیا پیسے لے گیا بے وقوف ہیریشن کوئی سمجھ نہیں آئی خود گیا فدو بنا گیا میں نو آجم سی کا پھرا کتنے ہوں گے بندہ صبح مومن شام کافر ہو جائے گا آه. یہ وہی لوگ ہیں آخر اسباب تو ہوں گے نا کافر کرنے کے تو یہی اسباب ہیں یہ قوا اسباب ہے ملا اسباب ہیں پیر اسباب ہیں کافر بنانے کے یہ وسائل ہیں اسباب ہیں بھائی کوئی پروفیسر ہے کوئی ماسٹر ہے کوئی یہ سکول اسباب ہیں یہ ووٹ اسباب ہیں یہ نظام فرنگی اسباب ہیں کہا جی یہ گانے اسباب ہیں قوالیاں اسباب ہیں یہ سارے کافر بنانے کے اسباب ہیں جو صبح مومن کافر صبح مومنٹ چال اسی سے بنے گا اور کیسے بنے گا اسی وجہ سے اللہ کے فضل سے جو ان سب سے بچ جائے گا وہ انشاءاللہ صبح بھی مومن اور شام کو مومن ہی رہے گا سمجھ نہیں آ رہی صبح صبح اگر مومن ہے تو شام کو بھی مومن ہی رہے گا ہاں ان سے دین نہ لو اگر تم شام کو مومن رہنا چاہتے ہو مہربانی کرو تو شیخ شہر شیخ شہر شیخ شہر از رشتہ تصبیح سے سد مومن بدام دام تو جانتے ہو دام یہ فنسائے بیٹھے تس کے ساتھ مومنوں کو سو سو دو دو ہزار پانچ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ مرید ہے وہ پنسا ہوا ہے حضرت چکر باز ہے شکاری ہے شیخر از رشتہ ہے تسبیح سد مومن بدام کافرانے سادہ دل رہا برہمن زنار تھا اور زن براہمن جو ہے ہندووں کے وہ سادہ دل کافر پھر جو فدو ہے سادہ دل کو کہ ان کو زنار کے ساتھ پنسائیں بیٹھا ہے یہ ملہ تسبی یہ پیر تسبی کے ساتھ وہ زنار کے ساتھ وہ انقلاب انقلاب اے انقلاب اب تو سبحان اللہ اب بھی نہیں آتا بشائف یہ کر رہے ہیں جب لکھا ہوتا ہے علماء لام شائف تشریف لا رہے ہیں کانفرنس میں سمجھ لیجیے سب دغا باز آ رہے ہیں بے شک بے شک, بے شک, بے شک. <laughs> <laughs> ان پر تو لانت پڑتی ہے لیکن زیارت کرنے والے لام رحمت لیتے ہیں مشاور کیا پڑتی ہے اور زیارت کرنے والے رحمت لینے جا رہے ہیں بہت اچھا پہلے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا ذکر کیا پہلے شعر میں ان کے ظلم و ستمبر ہے دوسرے میں پیروں اور برہمنوں کے تیسرے میں بادشاہوں کی باری آ گئی سیاست دانوں شیتانوں کی جی. بولو بولو وہ ہے میرو سلطان نرد بازو کا بتائن شاہ دغل جانے ماہ ویتن برتن تو ماہ بخوف اب یہ سیاست والے نواز شریف صاحب آ گئے کون آ گئے لطیفے کی بات ہے لطف دوز بات کو لطیفہ کہتے دیں ارے بولو تو ضمن میں لے لیجئے حضرت صاحب فرماتے ہیں میں گیا تو کہہ رہا تھا نواز شریف نواز شریف نواز شریف آپ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ سیاست کے ساتھ تم ہی کا شریفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہہ کے نہیں بھائی کہہ رہے شاہ خود کہتے ہو شریفوں کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بتاؤ اس کا تعلق کتنے عرصے سے ہے انہوں نے کہا تو بیس پچیس سال ہو گئے اس کو پچیس سال ہو گئے انہوں نے کہا ہے تو پچیس سال سے یہ تو کمینوں کا سردار بن گیا ہوگا تو پھر یا راج کے بعد نواز شرح کہ کم از کم نواز کمینہ کا مہربانی تمہاری بس میں آگے کچھ نہیں کہتا آپ کہتے رہے سیاست ووٹ اس کو دیتے رہے لیکن نواز کمینہ کہتے لت پایا لطیفہ ہو گیا نا میرو سلطان نرد بازو چوسر کھیل ہوتا ہے چوسر کا کھیل اس کو کہتے ہیں وہ چوسر کا کھیل کھیلنے والے بادشاہ اور مشیر اور وزیر اور میج خندیر یہ کیا کہہ کہتا ہے یہ کھیل باز جو آباز ہے یہ کام ہے جو آباز یہ سیاست میں سٹے بازی کرتا ہے ارے بھائی وہ جو چوسر ہوتی ہے اس کے ہوتی ہیں گوٹیاں تو جانتے ہو نا بڑے بڑی ہاں جن کے ساتھ کھیلتے ہیں دانے دانے ہوتے ہیں وہ کھیلے جاتے ہیں نرد کو کہتے وہ کہتا ہے اور کھیلنے کے لیے گوٹیاں بڑھتی ہوں ان کی گوٹیاں کیا ہیں دغل دغل کہتے ہیں دگا بازی اور مکاری کو حضرت کی گوٹیاں مکاری ہے وہ پیچھے چلیے نٹشے کی طرف رسول رسول اکرم ابلیس کا یار خدا کا نہ سمجھ حضرت اچھا حضرت امیرمان. اچھا جی تو گوٹیاں کی کون ہے نگل نگل بغل نغل مغل بدو کام نارے لگا رہی ہوتی ہے ہے کیوں وہ مکار دگا بازی وہ کر لی ہے گوٹی اس نے ڈال لی ہے یہ سارے اباغ ہیں بازی جیت لی بازی جانے محکوم اور تن ارے یہ محکوم اور عوام جو ان کے ماتاہت ہوتے ہیں یہ حاکم ہوتے ہیں وہ ان کے محکوم ہوتے ہیں یہ کتے کیا کرتے ہیں ان کے تن سے نکال لیتے ہیں وہ چلتے پھرتے مردے بن جاتے ہیں نہ عزت کی فکر ان کو رہ جاتی ہے نہ دین کی نہ قبر اشر کی کوئی چیز نہیں فکر سے مردے اور زندہ میں فرق ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے بہت کچھ ہے کھانا پینا بہت آگے ہے قرن فرما رہا ہے لیکن ادھر فکر نہیں ہے فکر ادھر ہے فکر سے زندہ اور مردے کا اقبال فرماتے ہیں غافل سرے مرد مسلمان ندیدہ ارے مسلمان زیادہ غافل کسی کو نہیں دیکھا میں دنیا میں اگر واحد بے فکر آئے تو یہ ہے کافر ہے ہما وقت فکر میں مصروف ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کریں ہم اس کے ساتھ کیا کریں کیا کریں کیا کریں اور یہ ایک ایسا لانتی عجیب بدھو ہے یہ ہمیشہ سویا پڑا ہو وہ یہ کتے فکر ختم کر کے فکر فکر جان نکال لیتے ہیں تن رہتا ہے تن نہیں وہ ایسے ہوئے پورا قوم کو تم کہتے ہو مردہ بن چکی ہے ملشن. ملشن. یہ کتے مرتے ہیں تو ماں بہن کو داؤ پا رکھا ہوا اسی وجہ سے میں نے لگے ایک دن غصے گزب میں آ کر کہا میں نے کہا وہ اس ماسٹر پر میں لانچ بھیجتا ہوں اس سے میں پوچھتا ہوں ظالم تیرے واسطے کے بغیر بتا کافر کا ہاتھ بھی مسلمان کی کافر کا ہاتھ تو ہاتھ رہا کافر کی آنکھ بھی مسلمان کی عزت پر نہیں پڑ سکی ارے کتے تیرے آنے کے بعد کوئی اتنا لائن شخص ہے کہ تیرے آنے کے بعد جب درمیان میں واسطہ بنا ہے پرنگی اور مسلم کے درمیان تاستا بنا ہے تو تیرے آنے سے یہ لانتی مسلح اپنی عزت اس کے ہاتھوں میں دے آتا ہے یہ ملا ہے یہ جلال ہے یہ ہماری خالہ ہے چڑھا دے اس پر گھوڑ گھوڑا چڑھا دے اس پر کتا چڑھا دے جس پر تو اپنی ماں پر چڑھا اس پر بھی چڑھا دے چڑھا دے بتا ہوا کتا کا بچہ تیرے واسطے بننے سے پہلے پہلے یار میری بات کی لتافت پر غور کروان اللہ لتافت پر تو غور کروانہ کہ اس کی آنکھ نہیں پڑتی تھی اب تو اس کے ہاتھوں میں دے آتا ہے سید ہے تو اپنے عزت کو اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے وہ کتے تمہیں ہو کیا گیا ہے وہ تو اپنی ماں استعمال کر کے فخر کرتا ہے تو کس بنا پر اس کو دے رہا ہے مجھے یہ بتا کیا سمجھ کر اس کو دے رہا ہے تو اس پر خدا کی لعنت نہیں اور کیا ہے لیکن تجھے یہ ماسٹر کتے نے دھوکہ دیا ہے یہ درمیان میں جیسے بزرگ لوگ فرماتے ہیں ایک ہے ہڈی بولو ایک ہے ایک ہوتی ہے ہڈی ایک ہوتا ہے گوشت ایک ہوتا ہے پٹھا <مترجم> کیا کہا <ہے> میں نے گوشت انتہائی نرم ہوتا ہے ہڈی <مترجم> <مترجم> انتہائی سخت <شکت> ہوتی ہے پٹھا <مترجم> <مترجم> جو ہوتا ہے یہ عجیب چیز ہے نرم بھی اور سخت بھی ہے سخت ایسا ہے کہ پانی میں سارا دن ڈالتا رہے سارا دن اس کو ابالتا رہے پانی ختم ہو جائے گا دیکھ جل جائے گی آگ بجھ جائے گی اپنی پکیں گے جن میں نرمی نہیں آئے گی جو اس کی سختی کی ایسے ہے نا اور نرم کتنا ہے منہ میں ڈال کر چب آتا رہا ہوا ہو کہتے ہیں فلو اور الو کا پٹھا چھوڑ دو انگریز, انگریز کے پٹھے کی بات کرو سمجھ نہیں آئی کہاں الو کا پٹھا اب میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہ بات نہ کیا کرو یہ انگریز کے پٹھے کی بات کرو پٹھا الو کا پٹھا اس کا مطلب ہے الو کا بچہ لیکن بچہ نہیں اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں انگریز کا پٹھا ہڈی کو گوشت کو یہ سارے جسم کے نظام ہڈی سخت کو گوشت نرم کو ملائے ہوئے ہیں دون... اگر تو یہ پٹھے کا کام اللہ اسی طرح کافر اور مومن یہ دو ایک علیحدہ چیزیں تھی وہ بہت سخت تھا اپنے دین کے اندر ہڈی کی طرح تھا سخت وہ لانتی اس وہ انتہائی بغیرتا ہے اس وجہ سے نرم ہے اور اگر الٹ کہہ رہو تشوی اس طرح دے دو کہ کہو مسلمان نرم ہے کہ اللہ کے کی آگے کیا رہتا ہے کافر ہڈی کی طرح سخت ہے کہ خدا کی بات کو مانتا ہی نہیں آکڑے ہی رہتا سورگوں دونوں درست <تصفيق> ہیں اس کو اس کے ساتھ دے لو اس کو اس کے ساتھ دے لو یاد سے بتاؤ جب تک یہ پٹھا پاسٹر پروفیسر درمیان میں نہیں آیا تھا تو کبھی یہ دونوں آپس میں نہیں ملے نہیں یہ آیا اس نے ملا دیا یہ انگریز کٹھا ہے الو کا پٹھا نہ کہو کاگلش پٹھا انگلش پٹھا سمجھ سبحان اللہ بولو اے بے شکر بے شکر. تو ماں یہ میر یہ سلطان یہ حاکم یہ حکمران یہ سیاستدان یہ شیطان اقبال کہتے <tuffer> ہیں کیا کرتے ہیں ان لانتیوں کا کام ہے محکوموں کو زندہ کو مردہ کر دینا تو بولو اے اسی وجہ سے سارے کہتے ہیں اچھا میں نے کہا یار یہ کیوں یہ جملہ جو بولا جاتا ہے بسوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا پاکستان زندہ قوم ہم زندہ قوم ہیں ہم چود انگریز نے ان کے ہاتھوں سے اس وقت لکھوایا ہے جس وقت یقین ہو گیا کہ پورے مت چکے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب ان خود کو کہہ رہا ہے اب زندہ ہے اب, زندہ آب زندہ है زندہ है جب, جب تو لانتی کسی کام کا نہیں رہا تو زندہ ہے है اب تو زندہ ہے ہمارا اقبال کہتا ہے ہمارا اقبال ہمارا اقبال کہتا ہے ہمارا اقبال ارے بھائی اقبال نیک وقتی کو کہتے ہیں تو ہماری نے ایک بکتی کہتی ہے ہمارا بل کہتا ہے جانے محکومہ زن بردن محکومہ بخاب جان لے گئے اور یہ سارے سوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس چور چوری کر رہا ہے ڈکیٹ ڈکیٹی ڈال رہا ہے سب کچھ لے کر جا رہا ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں انقلاب انقلاب انقلاب اب بھی نہیں آتا اب مولوی کی باری آ مقرر صاحب واحد صاحب ہاں مقرر شو واحد خوش حالا واحد اندر مسجد پر زندر مدرسہ <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <وائز> اندر مسجد فرزند در مدرسہ آپیری کودکے این پیر در آدے شباب وائز مقرر ملا صاحب حضرت مسجد میں فرزند جی سکول میں سمجھ نہیں آ رہی حضرت کدھر ہے فرد جی سکول میں ہیں آپ پیری کودک دکے بزرگی اور بڑھے پے کی حالت میں بھی بچے ہیں حضرت وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شاید بڑھے پے میں بچے ہیں یار سمجھو تو صحیح یار بڑھے پے میں حضرت مطلب جی میں بچہ بے عقل ہند ہے ہر راپ ڈورو بیٹھے ہوئے ہر رقص اسی سال کو پہنچ گئے لیکن کے دکھے ابھی تک گلی ڈنڈا کھیلنے میں مصروف ہے یا کرکٹ کا میلہ دیکھتے ہیں بےغیرت لانسی مفتی یہ کتا ہے یہ تو کھیل تماشے بچوں کا کام ہے تو مفتی ہے بے غیرت مسجد میں بیٹھا ہوا ہے ہاں بہتری کودکے ارے وہ وائر صاحب جو مسجد میں بیٹھا ہو وہ بڑے پے میں بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ اتنا نازتی ناحل بیٹھا ہوا ہے کتنے خود ہیں جو اس کو امام بنا رہے بچے کو امام بناتے ہوئے واہ اکبال اقبال واہ اقبال تجھ پر راضی ہے اور انشاءاللہ سبحان اللہ پکا ہے انشاءاللہ ہے رب ضول جلال اقبال تجھ پر راضی ہے ہوگا رب جلال, جلال. واحد اندر مسجد پر زندے در بدرا آبیری کود کے اور ای یہ بچہ تھا بدرت کے پیر در آہ شباب جوانی کی حالت میں حضرت بڑھے جی میں بڑھیاں تو کوئی کام نہیں ہوتا حضرت نہ دین جو جوگے نہ قوم جو جوگے صرف مردہ کھان جوگا یہ جوانی کی حالت میں اتنا لانسی ہے بےکار ہے سمجھ نہیں آ رہی یار سکولی جوانی کی حالت میں بےکار ہے وہ بڑھے کے حالت میں نکھٹو بے عقل بیٹھا ہوا ہے بے عقل بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایمان سے بتاؤ تم ان کو مفتی کیوں کہتے ہو کیسے ایمان سے ہم کیوں کہتے ہیں میں کہتا ہوں بے وقوف اقبال کا بچہ بچہ بے وقوف کو کہتے ہیں بے وقوفی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کسی اور وجہ سے کہہ رہے بولو تو تم علماء لمبا کہتے ہو میں نے کون سے جرم کیا اگر میں نے کہا کہ یار مجھے تو عالم نہیں نظر آتا تم او کی بات کرتے ہو میں نے جرم کیا کیا کون سی غلط بات کہہ دیتے تو جوان جوان ہے تیرے اندر زور ہے تیرے اندر ایمان کا زور چاہیے تھا تیرے اندر فکر کا زور ہونا چاہیے تھا تو اپنی عزت کی حفاظت کرتا اپنے دین کی حفاظت کرتا اپنے ماں باپ کی حفاظت کرتا اپنے قوم کی سوچتا خیر کی سوچتا ہمیشہ تو تو اپنے پیٹ کی سوچ رہا ہے ظالم اور سوچ اور پھر سوچتا بھی کیا ہے غیر کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے جیسے بڈھا کھانے یہ منتظر ہوتا ہے کدم پہ جو پانی میرے نہیں جان یہ جوان اسی حال میں ہے عیاشی اور تن پر میں اتنا لانتی بیکار ہو کر پڑا ہوا ہے اب یہ دوسرے کے کاندھوں پر ہے سب درے کھلا مجھے میں جو پڑا ہوا ہوں کھلا ہو میں بڈھا پڑا وہ حضرت بڑھے پے میں بچہ ہے یہ جوانی میں بڈھا ہے اور سمجھ نہیں آئی ہوئے سمجھانے والا ہو تو آپ سمجھ آتی ہے समझाने اللہ سمجھانے والا ہو کون اللہ جب سمجھاتے وہ سمجھانے والا ہو تو سمجھ آتی ہے انقلاب انقلاة, انقلاب انقلاب آ جا بہت پریشان ہے ملا کا تو یہ حال ہے سمجھ نہیں آ رہی آ جا so تاکہ ملا بھی تبدیل ہو جائے ملا یہ <laughs> مر <ملا> جائے کوئی اور ہمارا بولا ماں وہاں تو لمبیا آ جائیں آ جا انقلاب yes, یہ جا نہیں چاہیے یہ جہاں نہیں یار تو اور انقلاب تبدیلی چاہتا ہوں انقلاب نے تبدیلی وہ بولے بولو تبدیلی تبدیلی چاہتے ہیں یہ سب ملا مساج نکل اللہ ان کو ختم کر دے اللہ ان مدرسین مفتی کرام کو ختم کر دے اللہ ان شہدیزوں کو ختم کر دے بے اقبال کہہ رہے ہے یار میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بے شک اب تعلیم کی باری آ گئی اے مسلمان اے مسلمان اے مسلمان فغان از فتنا ہائے علم و فن اہرمن اندر جہاں ارزا و یزاں دے رو انقلاب انقلاب انقلاب او مسلمانوں اقبال کر رہے ہیں او مسلمانوں بات تو سن لو میری او مسلمانوں سنو تو صحیح ہے مسلمان فکا فریاد ہے فریاد ہے رو رہے ہیں اور فتنا علم اس تعلیم کے فتنوں سے اس تعلیم کے فتنوں سے جو سکول میں مل رہی ہے او مسلمانوں فا فگا فریاد ہے اقبال کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے کلام کا اس کے جذبات اس کے کلام میں جس طرح سموئے ہوئے ہیں انہیں جذبات کے ساتھ مطلب بیان کر رہا ہوں بھاڑ ہوئی ہالوئی کوئی مسلمانوں یہ تعلیم ہے تو اس کے فطرے کو دیکھو اس کے فتنوں سے میں رو رہا ہوں ہوئے سوڑو اندر جہاں ارے کیا ہوا کیا کیا اس نے اس تعلیم کہتا ہے شیطان جہاں میں ہر جگہ مل رہا ہے اس تعلیم کی وجہ سے اور جان خدا کہیں نہیں مل کیا ابھی مان سے بتا رہے پیر کو شانس نے بنا دیا ملہ کو شاید پیچھے جتنے ہیں کیوں اس تعلیم کو بعد میں لایا حکیم تھا یار ہر بات حکمت کے مطابق رکھتا تھا یار میم اگر صحیح ہو تو جہاں پر اینٹ چاہیے وہاں اینٹ رکھتا ہے جہاں روڑا چاہیے وہاں روڑا رکھتا ہے حکیم تھا اسی وجہ سے حکیم الومت کہتے ہیں احمد یار مفتی کو نہیں کہتے ہیں ہم فلاں کو حکیم المت کہتے ہیں حکیموں کو حکیم کہا جاتا ہے وہ انہیں ملاوں میں ہے واضح اندر مست فرزندے ہو در بدر ہاں بفیری کو دکے یہ جی حکیم ہی ہے بہتری کو دک یہ نیانے ہیں بچارے کیا ہے نیا کی اولاد فرنگی لے گیا اگر سیاڑے ہوتے تو فرنگی کو دیتے تو آخر میں سب کے لایا کیوں لایا بتانے کے لیے سب کو تباہ اس نے کیا سب کو شیتان اس نے بنایا ارے بھائی سب کو شیطان کس نے بنایا سکول نے یہ بتا رہا ہے اہ شیطان کو کہتے ہیں اہ اندر جہاں جہان میں شان شیتان ہے رمن اندر جہاں ارزاں سستے ہیں کیا ہے سستے گفت پھر جن دن جتنے بھی کوئی شیتان ہے ٹولا ہی بلتا ہے دفتر جاؤ باہر جاؤ بازار جاؤ دربار جاؤ آج, م, آج کے مرکز میں جاؤ شیطان کا اجتماع ہے شیتانوں کا پورا ہو اجتماع, ملشا. اجتماع ملشا. ایک نہیں دو نہیں دس لاکھوں ملشا. کی تعداد میں حضرت پورے شیطان نشے کی منڈی میں آ رہا ہے، نشے کی منڈی کا نام رکھا ہوا ہے رائمنڈ کا نام میں نے کیا رکھا ہے رائمنڈ کے مرکز کا ملشا. نشے کی منڈی کہ جو نشا آپ سمجھتے ہیں ارے یار یہ ماشاءاللہ خان صاحب ادھر پشاور سے آیا ہوا ہے اس کے اوپر پیٹ پر بستر ہے اور ہاتھ میں لوٹا ہے اور وہ جو ہے سوٹا ہے اور جناب یہ تمبی جو ہے وہ آدھی پر ہے یہ بےچارا ہاں جناب کبھی جنگل میں کبھی کدھر کبھی منگل میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے پتہ نہیں یہ دین کی کتنا شوق شوق رکھتا ہے کتنا عشق ہے دن کتنا پریشان ہے تو دیکھ کر خود پریشان ہو جاتا ہے اور پریشان ہو کر جلدی سے چارپائی ڈالتا ہے روٹی لاتا ہے یار اس بےچارے کی خدمت ایسے سمجھے جیسے خدا کی رہے ہیں اگر تندر سے غور کرے تھوڑا سا تو یہ بسترے کا ذوق یہ دین کا شوق نہیں ہے اس بریک کے اندر ایک چرچ رکھی ہوئی ہے یہ اس کا ذوق ہے شوق ہے سمجھ نہیں آ رہی مرو اللہ کبھی در کبھی اس در کبھی در بادر کبھی در کبھی اس در کبھی در بادر گمے روٹی ہے غمِ تو نے کیا کر دیا میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ دین کا غم نہیں ہے یہ حضرت کو بی بی پروین کا غم ہے گزر گیا کدھر کدھر یا سبحان اللہ ارے بھائی اک بار کہتے آرمان جہاں ارضاں دیر یازداں خدا ڈھونڈ سے نہیں ملتا شیطان کو ڈھونڈنے بھی نہیں جاتے حضرت آگے بیٹھے ہوتے گھر میں بھی شیطان ہے بازار میں بھی شیطان ہے دربار میں بھی شیطان ہے جدھر جائے حضرت کے آستانے پر بس شیطانوں کا میلہ لگا ہوا ہے وہ خدا نہیں ملتا نا خدا والا ملتا ہے لیکن یہ اقبال کہتے ہیں ستم ظریفی کے سکھاری ہے اسکول سکول, سکول، فتنہ ہے علم بال کہتا ہے علم یہ تعلیم فرنگی نے ایک فتنہ نہیں فطنا ہے جما ہے لاکھوں فتنے اس نے ڈال دی پیدا کر ایک فتنہ نہیں ہے سکول کا سمجھو ہے مرو ہے بولو <سلام> کتنا کی جمع فتنہ ہاں فارسی جمع ہے ہال کے ساتھ جمع ہے یا سبحان اللہ, اللہ, اللہ بے, شکت بے شکت آگے سنیے آپ آگے, آگے سنیے بھائی توجہ کیجیے اب اس کے بعد فرماتے ہیں سنو اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ باطل حق پر دیکھ کیسے حملے کر رہا ہے شوخیے باطل نگر اندر کمینے حق نشست اے اے شوخیے باطل نگر اندر کمی حق نشست شپرز کو ری شبے خونے زند برآب موورچہ حق کی جگہ حق کی تھان اس میں باطل چھپ کر بیٹھا ہوا ہے مورچا حق کا ہے سنبھال کر کون بیٹھا ہوا ہے اوپر سے پردہ حق کا ہے انجمن طالبا اسلام اسلامی جمعیت طالاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشنوں وہ کتے لانتی تعلیم کو کیا ہے ظلم کی ہے نیٹشے کی لانتی فکر نظریہ قوت کے پدم زالم بھیڑیے کفر اور ظلم کا یہ سارا نظام لانتی پڑ رہا ہے اور کتے انجمن طلبا کہنا تھا تولبا کفر منافق کہہ دیا طلبا اسلام اسی وجہ سے اگر تو تولبا اسلام ہے دہشت گرد یہ گاڑیوں والوں سے بتتے لیتا ہے یہ اسلام کا کام ہے کتے دہشت گرد اسلامی جمعیت طلبہ جاؤ پوچھو لاہور کی گاڑیوں والوں سے ٹرانسپورٹروں سے پوچھو اسلامی جمعیت طلبہ کے بدماش تم سے بتہ لیتے ہیں وہ بتائیں گے انجمن طلبہ اسلام والے لیتے بتائیں گے مسلم فیڈریشن نہیں کافر فیڈریشن ہے کیا اس کو کہنا ہے اردو قوم بنی ہوئی ہے اقبال کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے شوقی باطل نگت ارے باطل کی بدماشی دیکھ بے حیائی دیکھ دیدا کلیری دیکھ کہ مکاری دیکھ کیسی عجیب ہے کہ حق کے مورچے میں بیٹھا ہوا اندر کمی حق ہق حق کے مورچے میں بیٹھا حق کو ختم کرنے کے لیے اسی کا مورچہ استعمال کر رہا ہے اسی کو ختم کرنے کے ملا بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا پس لوگ فضالی پبلک اسکول اسلامیہ کالج اسلامی فرم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی وہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں دو تکبیروں والے یہ دو تقبیروں والے مسلح ہیں دو تکبیروں والے ہیں دو تقبیروں دو تقبیروں کیا مطلب ادھر دیکھو جانور دباؤ رہا ہے بسم اللہ رام رام بسم اللہ رام رام بسم اللہ رام رام بسم اللہ ہے رام رام وہ برتا ہو دو تقبیروں سے جانور حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے تو یہ اسلامی اور جمہوریت جمہوریت وہی ہوتا ہے جس میں اسلام نہ ہو جمہوریت کا تو معنی ہی یہ ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر اس میں تو خدا کا نام ہی نہیں ہے جس میں خدا کا نام نہیں وہ اسلامی کیسے بن گئی جوہر اللہ جوہر اللہ, اللہ! اللہ! ارے بولو بولو بولو بولو بہن چودھوں نے کیسا ڈرامہ کھیل رکھا ہے پرا کے پھولو ہے آگے فدو ہے آگے مومیٹ ہوتے تو بات بھی سمجھ آتی ہے ان کی مکاری ہی سمجھ آتی ہے یار نیٹ سے مکار کو نیٹ سے مکار کی نسل کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے تھی بات سمجھ نہیں ارے یار بے شا بے شا کیا نقش مکاری کو سمجھنے کے لیے عقل تو چاہیے یار یہ ادھر آگے پہلے بات کون سی کر رہا تھا جو اسلام اسلام اسلام اسلام وہ وہی حدیث پاک جو سناتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یو شینجات عالم وسلم اسلام کا صرف نام رہ جائے گا کیا رہ جائے گا مکاری کے لیے منافقت کے لیے اپنے کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کا کیا رہ جائے گا, نام گا. صرف نام رہے گا یا اقبال کے اس شیر کی شرح اگر وہ شیر سے کر لی جائے جس پر پورا موضوع لگا ہوا میرا اقبال کے ایک شیر کا مطلب کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مستفی انجمن طلباء اسلام کسے خبر تھی کے لے کر اسلامی جمعیت طلبہ کسے خبر تھی کے لے کر چراغی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بولا بولہ بولابی انجمن طلباء اسلام بولا ہا بھی مستفی کا چراغ لے کر چراغ سے روشن بھی کیا جاتا ہے اور گھر کو جلایا بھی جا سکتا ہے بے ایسے نا اقبال کہتے ہیں یہ لانتیوں کے پاس چراغ مستفا تو آیا ہے لیکن گھر جلا رہے ہیں مستعفی روشن کرتے تھے یہ بولو مرو جلا جلا بے دعوت اسلامی جماعت اسلامی جمیت علماء پاکستان جمعت علماء اسلام ہے اسلام اسلام میں قرآن منحاظ الشہ کسی خبرتی کے لے کر مصطفی جہاں میں لگاتی م پھرے م گی بو بو لگاتی ہے لگاتی پھرے گی ایک کامے میں ہونا ہی رہے گا لگاؤں کمال مکا کتوں کا عجیب بات کہتے ہیں چمکا اندھے ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہے سورج پر باطل کہا چپر سمجھ نہیں آ رہی چھپر کس کو کہتے ہیں وہ شب پر کا مخفف ہے یار شب پر شب پر رات کو اڑنے والا سورج ڈوبتا ہے تو حضرت صاحب کے پر کھول جاتے ہیں سمجھ آ رہی اللہ جب تک سورج رہتا ہے حضرت کی پرواز رکی رہتی ہے پر بندے رہتے ہیں جو ہی دور ہوتا ہے سورج آ جاتے ہیں میدان اسلام ادھر ہوا اب فرنگیت جو ہے وہ پر مار رہی ہے خوب پروازیں کر رہی ہے اور یہ ہے چمگادڑ فرنگیوں کی چمگادڑ ہے لانتی نظام فرنگیوں کا یہ لانتی ماحول کتوں کا یہ اسلام کے آفتاب پر کیا کر رہا ہے حملہ کر رہا ہے بولو بھائی اور کیوں کر رہا ہے اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے اگر یہ لانتی اندھا نہ ہوتا تو کہتا او ہو ہو یار آفتاب تے نہیں میں باہر نہیں آتا یار ضرورت تو تیری ہے میں میں وڑے میں دکھا دی ضرورت ہے انسانوں کو تو تیری ضرورت ہے میں کیوں آؤں یار چمگادر کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے تو کیوں حملہ کرے سورج پر کیوں بتوا بھائی یہ سورج نہ چڑھے نہ چڑھے اس کو سمجھ مل جائے وہ کہ میں ہی نہ چڑھوں میں نے تو غلطی میں میں نکلتی ہوں میں نکلتی ہوں تو کسی کا بیڑا کرتی ہوں وہ نکلتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں روشنی دے دیتا ہے یا سمجھ نہیں تو جمگادڑ کس کو کہا فرنگیوں کے نظام حکومت کو بولو باطل کو اور آفتاب کس کو کہا اسلام کو اور وہ باطل ہر وقت اسلام کے خلاف سادشوں میں مصروف ہے فرنگی کتا اور اس کی حرام حل کیوں مصروف ہے اقبال کہتے ہیں اس وجہ سے آس کوری کوری کوری یہ حضرت اندھے ہیں اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے انقلاب. انقلاب انقلاب انقلاب کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا دیکھ تو صحیح یہ چمکا دل سورج پر حملہ ہو رہا ہے ابھی بھی وقت نہیں آیا انقلاب دا کلیسا ابن مریم رابار مصطفیٰ از کعبا ہجرت کر با ام کتاب اب لا دینیت کی طرف آ گئے نیچریت جس کو کہتے فرماتے ہیں عجیب بات ہے حضرت ابن مریم کلیسا سے چلے گئے کلیسا جاننا گرجا جرج کیا مطلب جو یورپ کے عیسائی ہیں وہ بھی مذہب نیچری ہے نا انہوں نے کہا مذہب اس طرف رکھو جس طرح سینس کہتی ہے اس طرف اس طرح چلو اسی وجہ سے مذہب اور سینسوں کا جھگڑا ہو گیا ادھر ہوا لاکھوں کروڑوں قتل ہو گئے ارے ہوا تھا نا تو ابن مریم کلیسا سے چلے گئے اور محمد کعبے سے ہجرت کر کے چلے گئے کیا مطلب ان مسلمان میں دلوں میں ان لانسیوں کے اندر بھی اسلام نہیں رہا یہ بھی مذہب کو بالا تاک رکھ کر یہ بھی نیچری کتے بن گئے ہیں لا دین لا مذہب بن گئے ہیں کہتے ہیں سیاست معیشت معاشرت میں دین کا کوئی کام نہیں وہ بولو یہی ہے نا جس طرح رہیں جس طرح کریں جس طرح سیاست جس کو مذہب ادھر دنیا میں ہمارا دنیا کے ساتھ دید کا کوئی تعلق نہیں ہے مصطفیٰ اقبال نے اقبال نے اس کو اس طرح کہا مستعفی از کعبہ ہجرت کرتا بامول کتاب باؤمول کتاب مستفیٰ کریم کتاب اپنی اٹھائی قرآن है, है. وہ کابے سے چلے گئے اب یہ کعبے کے حاجی تو ہیں نہ ان کو مستفی ملتے ہیں نہ قرآن نہ ان کے پاس قرآن ہے نہ مصطفیٰ ہے صرف کعبہ خالی ہے جو یہ جاتے ہیں ہر سال دیکھ کر چکر مار کر یہ اندھے کے بچے آ جاتے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں مصطفیٰ مستفیٰ آج کعبہ ہجرت کر د ام مل کتاب وہ اقبال یہ کمال ہے ہمارے ادھر جتنا چھپے خانے قرآن کیے ہیں جتنا نبی پاک کے نام کے روزانہ ہاں کتابیں چھپتی ہیں وہ تو کم اور پہلے نہیں تھی تم کہتے ہو اسے مصطفیٰ بھی چلے گئے اور قرآن بھی چلا گیا یہ کیا ہے وہ کہتا ہے لانتی شرم تو کر یار دیکھ تو صحیح قرآن ہے تمہاری زندگی میں قرآن الماری میں ہے زندگی میں میں بات کرتا ہوں نہیں ہے سمجھ جو نہیں کی الماری میں میں نے کب کہا تمہارے پاس نہیں ہے یار تمہارے سینے میں ہے حافظ ہو لیکن تمہارے میں نہیں ہے زندگی میں نہیں ہے زندگی تمہاری فرنگیوں کے مطابق ہے لائنوں نظام قانون ساب رق تعلیم سب وہ فرنگی یہودیوں کی اپنا رکھی ہے تو مستق اپنا قرآن لے کر کے گئے ہیں تمہاری زندگی سے برشب. برشب. سمجھ ملو نہیں ملو آ رہی ہے اللہ تمہاری اللہ زندگی سے چلے گئے ہیں فرنگیت رہ گئی ت رہ گئی ہے انقلاب انقلاب انقلاب سن لے من درونے اب سینس پر آ گئے سینس پر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ من درونے شیشہ آئے آس پر ہاور دیدم آ چنا زہرے کے از پہ میں نے دورے حاضر کی سائنسی مشینری میں شیشہ ہاں سائنسی مشینری کو شیشہ ہاں کہتے ہیں سائنس دان کو فارسی میں شیشہ گھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو یار وہ ہے سینسی مال و متا سمان کو کیا کہتے ہیں شیشہ ہاں اور سائنس دان کو کیا کہتے ہیں شیشت کر اقبال کہتے ہیں منترونے شیشہ آسر حاضر دی دم اور چنا زہرے کے مارہ در پیچو تھا اتنا ان مشی سینسی مشینری اور سینسی ساز و سمند میں, میں میں نے وہ سر دیکھا ہے وہ زہر سخت ترین کہ سانپ کو مل جائے نا تو وہ بھی سے مر جائے اوے اوے اوے تو کیوں کتنی کے بچے بہن چود ملا کہتے ہیں یہ تو حضور کی بھی راست ہے اور کتی کا بچہ تو بھی اس کو کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کا فلاں ہے یہ اللہ کی فلاح ہے اس کو نبیوں سے جوڑتا ہے کبھی قرآن سے سائنس نکلی ہے کبھی کچھ اقبال کہتا ہے ان مشینریوں کے اندر میں نے جب جھانکا ہے تو وہ وہ زہرے پڑی ہوئی ہیں کہ سانپ سانپ کو دے دو وہ بل کھانے لگ جائے الٹا سیدھا ہونے لگ پڑے مر گیا مر گیا مر گیا تو کہتا ہے یہ سائنس انسان کو بچانے آئی ہے وہ مارنے کے لیے آئی ہے یہ زہر ہے لانتی اور تو کہتا ہے کیا ایمان سے بتاؤ زہر قرآن سے نکلتا ہے کیا انسانوں کو مارنے کا زہر کہاں سے نکلتا ہے کہ شیطان سے آتا ہے شیتان تو پھر سائنس کس کی آواز ہو گئی شیطان کی تو شیطانی شیتان قرآن میں کیا لینے آ گئی سامان کی آواز ہے سل مجرات سل الحکیمہ بزرگ لوگ فرماتے تجربہ کار سے پوچھ خالی جاننے والے سے نہ پوچھ اور بولو مرے اقبال تجربہ کار ہے اس کا تجربے کیا ہے اقبال تجربہ کار آپ سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کے لیے بہت خوشی وہی ہے دل لیے موت مشینوں کی حکومت میں کہتا ہوتا ہوں کہ مشین نے آ کر انسان کو مشین بنا اب آج ماں بھی مشین کی طرح چلتی ہے بہن بھی مشین کی طرح چلتی ہے بیٹی بھی مشین کی طرح چلتی ہے مسلے کی ساری کائنات کی اس وقت ساری دنیا کی اور انسان خود مشین کی طرح چل رہا ہے چوبیس گھنٹے مشین کی طرح چلتا ہے اور بے درد و بے احساس بھی مش کی طرح ہے جس طرح مشین کسی آدمی کو پکڑ لیتی ہے لاکھ چیختا چلاتا رہے وہ چھوڑتی نہیں کچھ مر نکال کے چھوڑتی ہے خاص سارا خون نچوڑ کر چھوڑتی ہے آج کا انسان سکولی کتا جہاں اٹھا ہوا ہے جب کسی کو یہ پکڑ لیتا ہے اور یہ بےچارا اس کے قبضے میں آ جاتا ہے بس آخری خون کا کترا نچوڑ کر پھر ہے گیا کے نہیں سدر صاحب ہیں یہ وزیر صاحب ہیں یہ پولیس صاحب ہیں یہ جج صاحب ہیں یہ فلانے صاحب ہیں یہ فلانے صاحب ہیں یہ پیر صاحب ہیں یہ مولوی صاحب ہیں یہ فلانے صاحب ہیں جو حدرت صاحب جن کے ہاتھ میں جو بندہ چڑھ جاتا ہے ایمان سے بتا ہوا ہے مشین کی طرح رگڑ دیتے ہیں لانٹی کے بچے کا نہیں شکر انسان کو کیا بنا دیا مشین نے انسان, انسان کو کیا بنا دیا ترقی تو ہو گئی نا انسان انسان, انسان؟ دائی کیا بن گیا مش مشین, مشین, مشین ترقی نہ ہو گئی بولو بولو, بولو یار بے شک خلاص خلاص انقلاب انقلاب انقلاب اب بھی وقت نہیں ہے سی انسان مشین بن گیا اور تو ابھی بیٹھا ہوا ہے آجا اور آخری شعر ہے با عیفا گاہ نے روئے پلنگام میں دہند شعلے شاید بروں آج فال سے ہباب یہ میں بتاتے ہیں کہ انقلاب جب آتا ہے تو کیسے آتا ہے اور کن لوگوں سے آتا ہے فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمزوں کو بھی چیتوں تیندوے اور پلنگوں کا پلنگ کہتے ہیں تیندوا تیندوے کو یہ ایک چیتے کی طرح جانور ہوتا ہے بہت چیت سے بھی होता ہوتا ہے یہ چیتے سے ملتا جلتا ہے شکل میں اور چیتے سے زور میں تو تینے کا زور کبھی کمزوروں کو بھی دے دیتے ہیں اگلا <تصفيق> اگلا اگل اگل سنو اے کیسا عجیب ہے بلبلہ جانتے بلبلا کہتے ہیں کہ رب چاہے نا تو بلبلے سے بھی آگ آٹے نکلنا شروع ہو جانا بلبلہ پانی کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا تو پانی کے بلبلے سے شو لے اقبال کہتا ہاں ہاں ہا جب وہ کرنے پہ آتا ہے تو دکھا دیتا, دیتا ہے تو انقلاب انقلاب اے انقلاب اے اللہ اب تو جو مسلمان کمزور ہیں حضرت صحب جیسے ان کو تینوے کا زور دے دے اور یہ جو پانی کی بلبلے کی طرح یہ کمزور ہیں لوگوں کی نظر میں انہی سے وہ شے اٹھا دے جو پورے جگ میں باطل کو چڑھا رہا انقلاب انقلاب اس وجہ سے ہمارا اقبال کہتا ہے چرکتے خیش بربستہ بستہ مزید خان کس وجہ سے کہتا ہے کہ اقبال کی روح کہتی ہوگی جیسے میں نے لکھا تھا چشتی نے ویسے سمجھا دیا حق ادا کر دیا میرے کلام کا حق ادا کر دیا جتنے پہلے گزرے فدو کے فدو تھے انہوں نے نہ سمجھا نہ سمجھایا تو اقبال کہہ گئے چم رکھتے خیش بربستہ بستم خاک ہما گفت بابا آشنا بولے کرکس ندا ندی مسافر چی گفتو با کے گفتو ہس کجا ب جب میں مسافر اس دنیا فانی سے جاؤں گا سب کہیں گے ہمارا آشنا تھا بےلی تھا دوست تھا لیکن میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں ولیکن کس دان یہ جو دعوے کرتے ہیں میرے آشنا اور دوستی کے یہ سارے کے سارے بے خبر جاہل یہ اتنا بھی نہیں جانتے یہ دوست نہیں ہے دوست تو بہت کچھ جانتا ہے ان یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ میں نے کیا کہا یہ دجال پروفیسر ہے جو کہتا ہے مسٹر جنا کا بیلی تھا وہ کہتا ہے بڑے وہاں اس دور کے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایک بھی بیلی نہیں ہے میں کیا کہتا ہوں ان کو کوئی پتہ نہیں میں کس کو کہتا ہوں منہ ادھر ہوتا ہے کس کو کہتا ہوں ان کو نہیں کہتا جو سامنے بیٹھو یار یہ فتوا فٹولا ہے اس کو میں کیا کہتا ہوں یہ میرے مخاطب بھی نہیں کون مخاطب وہ آئیں گے یا گپت کہاں کی بات کرتا ہوں میں ان کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں بادشاہ سے شاعر آئے یہ شعر مشرق ہے ان لانتیوں کو اتنا پتہ نہیں ہے میں شاعر مصطفیٰ ہوں شاعر اسلام ہوں اور یہ لانتی کے بچے مجھے شاعر مشرق کہتے ہیں اور مشرق کہہ کر مجھے ایک عاکے کے ساتھ مقجت اور مخصوص کر لیتے ہیں میں پیغام عالم اسلام کے لیے لایا ہوں یہ کتی کے مجھے مجھے مشرق کے لیے رکھ لیتے ہیں کے لوگوں کو بتائیں یہ صرف وہ میرا عالم اسلام کا میرا پوری دنیا کے لیے پیغام ہے اسلام کا پیغام ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں کی بات کرتا ہوں وہ آئیں گے دیکھ رہے تھے وہ آئیں گے اسی وجہ سے مول خادو جو ہے خادم حسین رضوی جس کو کہتے ہیں وہ کھانے پر مجبور ہو گیا اس نے کہا جان سیدھی بات ہے علامہ اقبال کو سمجھنا چشتی پر پس ہے میں نے کہا بولنا تو نے اگلی بات بھی کر دی ہے لیکن توجہ نہیں کی تو نے کہہ دیا ہے کہ خدا رسول کا کلام سمجھنا ہے اس دور میں یہ بھی اسی پر پاس ہے ہم خود بھی ہیں کیوں کیوں کہ تو نے اقبال کا کہا کہ اقبال کا کلام وہی سمرا ہے اقبال مخلوق کا ہے اللہ تعالی خالق کا ہے مخلوق کا ہم سمجھتے ہیں خالق کا تو سمجھے گا اللہ سمجھ نہیں وہ بدھ مخلوق کا کلام مشکل ہوتا ہے یا خالق کا کلام تمہیں سمجھ نہیں آتا خالق کا کدھر آئے گا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں حضرت اللہ خواہ جمعے کے دن مہربانی کر کے صرف لاٹو پڑھ لیا ممبر پر بیٹھ کر لاٹو کھیلا میں کہہ دیا لاٹو ہمارا چلو اٹھو نماز پڑھو آخر واوانا داو کہتے ہیں نا یہ آخر و سے ایک اشارہ دے گئے کہ انشاءاللہ کمزوروں کو ایسی تک ملنے والی ہے اور اب بلبلے سے شولہ نکلنے نکلنے والا ہے اور باتل والا ہے اور حق دنیا کو ملنے والا سمجھ نہیں آ اب اتنا نظم بڑی سنا دیٹے کی بات سمجھا دیش میں نے دعویٰ کیا تھا کہ نیٹ شیک کا وہ لعین نظریہ جو دنیا میں انسان کو درندہ بنانے کا کام دیتا ہے وہ تو بولو بھرے انسان کو درندے درندوں سے بدتر بنانے کا کام دیتا ہے وہ تعلیم کے اندر انہوں نے پھیلایا ہوا ہے اسکول کی تعلیم میں جو اسلامیات ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے سمجھے نہیں آ رہی آپ یہ اسلامیات اس وجہ سے رکھی ہے کہ یہ نیکی وہ ہے کہ جس کے رکھنے سے ہماری طاقتوری ہماری قوت جو ہے نا یعنی مسلمانوں کو فدو بنا کر ان کو پاگل بنا کر کسرانا یہ قاعدہ کے یار یعنی مطمئن رکھنا کہ یہ اسلام کی بات ہے بھائی اسلام اسلام ماشاءاللہ اللہ اسلامیہ کاریہ دیکھو اسلامیہ آدمی تو ہے نا ووٹ ہمیں تو مسلمان ہے بھائی اسلامیہ ہے یہ دراصل ووٹ اور فنسانے مسلمانوں کو فنسانے اور فرنگی کا اپنی نفری بنانا اور طاقت بنانا طاقت جمع, جمع کرنا مال کی طاقت فرم... مال کی طاقت افراد کی طاقت اور قانون حکومت کی طاقت اپنی قائم رکھنے کے لیے یہ دجال نکاری کر رکھی کیونکہ اس نے بتا دیا پہلے نٹشے نے کہ جو نیکی ادھر امداد دیتی ہے اس کو رکھ لو جو رکاوٹ ڈالتی ہے اس کو بولو مرو مرو بولو اب پتہ چلا ہے کہ حکومت کی نگرانی میں حج کیوں ہوتا ہے یہاں پر اب لطیف بات کرتا ہوں کروں ذرا وہابیت کی خدمت بھی ساتھ ہو یہ صاحب ارباب توفیق جو ہیں وہ بھی چھپے بیٹھے ہیں کہیں ارباب چین سمجھ بات آپ کی ارے شرک پھیلانے میں مصروف ہے ان کی بات بھی کرتا ہوں اگلے دن آپ کو وہ جو میں نے موضوع لایا تھا نا بایدیو بایدیو کی انگریز پرستی اور انگریز غلامی تو اس کے اندر جب میں نے وہ بیان کیا تھا ان کا جو ہے نا موادہ تو معدے کے اندر آپ کو سنایا تھا پڑھ کر سنایا تھا معاہدے کی سکے پڑھ کر جو سنائی تھی ان کے اندر یہ بھی پڑھ کر سنایا تھا کہ حج کے لیے کیا مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جو جائیں ان کو روکنا نہیں یہ برطانیہ مطالبہ کر رہے با یوں صحیح آلے سعود سعود حکومت کو حکومت دینے کے وقت برطانیہ کہہ رہا ہے ان کو کہ مقامات مقدسہ یعنی کابت اللہ مدینہ شریف ادھر ادھر زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کو روکنا ہے محفوظ راستے دے رہے ہیں محفوظ یوں سمجھیے برطانیہ کہہ رہا ہے اب سمجھ آ گئی سبز پگڑی والے کی وہ کشتی کا بچہ اس نظام فرنگی کا کہتا ہے غیر سیاسی ہے کیا مطلب حکومتیں جو چل رہی ہیں یہی رہیں ہم صرف دارند اور ضرور نماز کی فکر لگاتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی روحان اللہ روحان اللہ تو اس نے برطانیہ نے سوچا جب یہ حکومتیں دنیا پر مرم چکی سیاست میری ہے حکومت میری ہے نظام तो میرا ہے اب اب اب اب بھائی یہ نیکی رکھ لو اگر تم حج کا دروازہ بند کرو گے زیارت رسول کا دروازہ بند کرو گے تو یہ تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تمہاری سیاسی طاقت ختم ہو جائے گی اس کو تو رکھنا ہے بے شک تو وہاں بھی کتے کو کہا رہے کتے ہم نے تمہیں پالا اب تمہیں حکومت دے رہے ارے کتے بولی ہم تمہیں کرسی پر بٹ رہے گے تو ناچے گا اے داڑیوں والے باندر با ناچے گا ہمارے نظام کا ماتا ہوگا اب میں نے یہ تم سے کہنا ہے تم کیونکہ واپس دین کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہوں ابھی دیر کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رسول اللہ کی طرف جانے سے روک اللہ اگر یہ کتے کا بچہ اپنے باپ سے معاہدہ نہ کیے ہوتا تو یہ کسی کو روزہ رسول کی طرف جانے بھی نہ دیتا اس کی مجبوری ہے خندیر کے بچے کیا کیا راز کھولوں کھول کیا راز کھولو تمہارے ورنہ اپنے تیمیات کی حرام زیادہ ضرور رسول اللہ کے ارادے سے جانے والے کو مشرق کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں پتابھی کہتے, کہتے, کہتے ہیں خیر آنے دیتے ہیں پت جاتا ہے صرف جب وہاں پھر وہاں پر کہتے ہیں ہاتھ نہ لگا صرف پیچھے ہو کر کھڑا ہو جا اب وہاں پر اپنی شرارت بازیاں شروع کر دیتے ہیں یہ سی جانے کیوں دیتے ہیں جانے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے باپ نے ان سے لکھوایا ہے بڑی اللہ کتنی اپروچ کی نا سبحان اللہ میں کہا یہ میری اولاد میرا ہی شکر یہ پاگل اولاد میں چالاک دشمن ہوں بے شک یہ دشمن بھی ہے اور بے ہے یہ کدو دشمن ہے میں چالاک دشمن ہوں چالاکیاں مکاری کروں میں شیطان کا دنیا میں یہ میرا چیلہ ہے میں اس کا گرو ہوں تو بولنا چاہے گا کنہیں بول کر بھول کر مقابلے میں مسلمانوں کا نہ کھڑا کر دے لہذا ایسا ایسا مڑکا ڈالو ایسی گوٹی ڈالو تاش کا ایسا پتا ڈالو ساری بازی جیت کر لے جاؤ باندر کے بچے تمہیں کیا معلوم عقل کہاں ہے بندر کے بچے عقل لینی آئے تو فقرہ دربار میں جس شاخ سے میں نے لیا ہے اس کا جام پی کر درد دل کے اپنا وہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اچھا سنو یہ ریونڈ والا اور سب اب سبز پگڑی والا بھی ٹھیک اب برطانیہ بھی کہتا ہے مدینے جاؤ اور سبز پگڑی والا کہتا ہے مدینے کس کو عاشق کہو گے عاشق مدینہ کس کو کہو گے بولو اس نے بعد میں آ کر ال کہا اس نے پہلے تو بڑا عاشق مدینہ کون ہو گئے اور بولو سننے پوری گاڑ ہے اب سمجھ لگ گئی کتا برائلر کہتا ہے بے وقوف برائلر کہتا ہے فدو برائلر کہتا ہے آلے جو آلے سنت کا کام اس نے کیا کیا, کیا, کیا؟ بندر کا بچہ اس نے اعلی سنت کا کام نہیں کیا اس نے برطانیہ کا کام بے, بے, جو بے, جو بے جو غیرت کا بچہ حکومت برنیا پر راضی ہے کتا اور مسلمانوں کو راضی کرنے میں مصروف ہے جس طرح کا ریویون والا ہے ایک لطیفہ نیا سنا ہوں حضرت صاحب چھوٹے کا یہ نقضہ لے کر آیا ہوں تو میں کسدن آپ کی زیارت کے لیے گیا تھا کوئی مقصود نہیں تھا میں نے کہا اس بات سے پاس حضرت صاحب چھوٹے زیارت کرنے ادھر تو آپ نے ایک بات سنائی آپ نے فرما رائے کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو گرما پڑھو میں ساتھ بیٹھا تو میں نے چھوڑو تارے کرتے ہو میرے پاس آ کلمہ چھوڑو یار یہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں کہوں گا کلمہ چھوڑو کہتا ہے کیوں یار آپ فرماتے لڑنا نہیں ہے بات کو سننا ہے اگر بات میری صحیح نہ ہو تو پھر کہا آپ فرماتے یار یہ بتا ایک آدمی تیرے ساتھ بار بار وعدہ کر کے خلاف کرتا ہے بار بار وعدہ کر کے خلاف کرتا ہے تو یہی کہے گا نا یار اب کرگی نا مہربانی تیری پیش تم کیا کہو گے فرمایا اللہ کلمہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ اور عہد ہے کہ اطاعت تیری کریں گے رسالت تیرا محمد الرسول اللہ ہے جو پیغام لایا ہے اس کو مانیں گے اسی پر چلیں گے اور کسی پر نہیں چلیں گے بس کتے دگے بات تو بتا تیرے جج ہیں وہ تیرے ریبنڈ والے جج بیٹھے ہیں تھنڈار بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں ہیں سارے تو لانسی بتا اتنے سالوں سے تو دگا بازی کر رہا ہے وعدہ خلافی کر رہا ہے نظام کفر کا چلا رہا ہے لوگوں کو اسی پر راضی کر رہا ہے ریبنڈ کے ماں میں کبھی اس کے خلاف تو نے بات نہیں کی اس نظام کے خلاف تو لانٹی تر اللہ کے ساتھ عہد شکنی اور دگا بازی کا جو یہ کام سلسلوں نے جاری کر رکھا ہے تو تجھے کہیں نہیں تیری مہربانی یہ وعدہ رب سے کاری نہیں کلما چھوڑ کلمہ چھوڑ تو کلمہ پڑھا نہیں مہربانی کر تو بھی چھوڑ اور جن کو پڑھا رہا ہے ان کو کہو چھوڑ دو اگر کلمہ رکھنا ہے تو پھر اس کا آج پورا کرو بے بے شک شک سبحان سبحان سبحان اللہ، اللہ، اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ اللہ اللہ کیا کروا دو پتا نہیں کون ہے چھوڑو یہ ہوئی گل کران چھوڑ دینگے نہیں یہ ہے دین حضرت مر جائے دین ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا معلوم دین کیا ہوتا ہے فلان لانتی سے دین لے رہا ہے کوئی عرفان شاہ مشدید سے لے رہا ہے کوئی ڈاکٹر تجا لیا ڈاکٹر کتے تو ڈاکٹر ہے تجھے ممکن ہی نہیں دین ہے تو انگریز کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر انگریز کے عالم کو کہتے ہیں عالم مصطفیٰ کے وارث کو کہتے ہیں سمجھ نہیں ہاں ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں انگریز اگر کوئی ارے ڈاکٹر تو عالم کو کہتے ہیں اس کو کہدی کے اکبر کو ڈاکٹر کہو گے में کا بچہ مصطفی کے امت میں سب سے بڑا عالم ہے ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا انگریز سے کچھ وہ ڈاکٹر ہے وہ کہہ کر نہیں आ تو ہے سمجھ نہیں آ رہی یار کیوں نہیں اس میں ڈگری نہیں حاصل کی گستے کا بدہ معلوم ہوا ڈاکٹر انگریز کا وارث ہے عالم مستفا کا وارث ہے عالم کو ڈاکٹر کہنا جائز نہیں ڈاکٹر کو عالم کہنا چاہتے سبحان اللہ کیا کیا راز بیان کیا کیا راست اب سمجھ آ رہی ہے نیٹ شے آ گیا نیٹ سمجھ اسکول آ سمجھ اقبال نے کہا اسی انقلاب والی نظم میں کہ یہ سارے فتنے کہاں سے آ رہے ہیں تعلیم سے ایسے ہے نا تو تعلیم سے یہ سارے فتنے آئے آئے تو معلوم فتن ہوا نیٹ کا وہی نظریہ ہے. قوت اور طاقت جس انسان حیوان بن جاتا ہے بدترین حیوان بھی بدترین ہو جاتا ہے اس کو مسلمان تو مسلمان رہا اس کو انسان کہنا بھی انسانوں کی توہین ہے یہ سکول کی تعلیم کے اندر یہی کچھ پھیلایا گیا ہے اسلامیات ہو چاہے کچھ اب سمجھ آ گئی جو ہر صورت میں سکول کفر ہوا کہ نہیں اسی نقطے کو کیا تھا علامہ اقبال بھی سمجھا لیکن اگر اس تفصیل وضاحت کے ساتھ نے سمجھا تو کم از کم سمجھا کچھ ضرور تھا عبدالقیوم حضاروی مفتی جامع نظامیہ کا اس مردود نے یہ کیا یہ بات کہی تھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے ایک کانفرنس تھی حکومت کی طرف سے تعلیم کے موضوع پر تو اس کے اندر نساب پر گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر وہ شریک تھا اس نے یہ بات کہی تقریر کے اندر کہ ہم جو حکومت نے یہ دعوت دی کہ دونوں تعلیموں کو ملاؤ مدارس میں دونوں تعلیموں کو ملاؤ, ملاؤ, ملاؤ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ملائیں تو صحیح مگر کیسے ملائیں کہ یہ تو دو نتی زین ہیں متوازی نظام تعلیم ہیں ایک آتا ہے تو ایک آئے گا تو دوسرا ختم دوسرا وہ آئے گا تو وہ ختم یعنی کیا مطلب کہ کی اس کی مقاصد اور اغراض اس کے مقاصد اغراض متصادم ہے اسلام کی تعلیم ہے حیوان اس کا مقصد ہے حیوان کو انسان بنانا جس کا مقصد نیٹشے کے مطابق کبھی بیان کر دیا انسان کو انسان کو بدترین حیوان بنانا یا کہو باد حیوان بنانا تو پھر جمع ہوں گے بتاؤ یار اسلام حیا سکھاتا ہے کہ انسان کے اوصاف میں سے عظیم صفت ہے حیا اور سکول والا وہ نیٹسے والا کتا کہتا ہے کہ حیا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے عورت بھی بے حیا ہو مرد بھی مکار اور بے حیا ہو جتنا مکاری اور بے حیائی کرے گا اتنا پیسہ بھی زیادہ آئے گا اتنا افراد ووٹر جو ووٹر وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے حکومت بھی مل جائے گی تو طاقت حاصل ہو جائے گی سمجھ نہیں بات آ رہی اب بتاؤ ادھر حیا کو اہم سمجھا جاتا ہے اور جرم سمجھا جاتا ہے ادھر حیا کو خلق عظیم سمجھا جاتا ہے ان نقل آل ہو کے عظیم <سلام> مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ارے اس زمانے کی عورتیں اور آپ کے ازواج مطالعات کی کیا بات کروں میں مصطفیٰ کی, کی بات کرتا ہوں بخاری شریف میں ہے گھر میں بیٹھنے والی گھر میں بیٹھنے والی پردہ نشین کماری عورت جس پر کسی نے نظر نہیں ڈالی فرمایا جس کسی غیر نے نظر نہیں ڈالی اس کی آنکھ میں جتنی حیا ہوتی ہے نا مصطفیٰ کی آنکھ میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے <سلام> اسی وجہ سے آپ کی سنت طریقہ تھا آپ آنکھوں میں اتنے شرمیلے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی اسی وجہ سے فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر دروز نیچی نظروں کی شرم و پر نظر نیچی نظروں کی شرم حیا پر درو نیچی نظروں کی شرم حیا پر درواز نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود. اونچی بی ناکرا گویا ناک کیونکہ تلوار وانگو کنڈالا سی آپ کے حسن مبارک کو بیان کرتے ہوئے اور حسن کو بیان بھی کرتے ہیں اور ساتھ لاکھوں سلاح بھی دی فرماتے ہیں نیچی نظروں کی جس طرف اٹھ گئی نیچی رہتی تھی پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم نیچی رہتی تھی پھر جس طرح اٹھ گئی دم نہ دم نہ آ گئی اب ملا مفتی صاحب ہمیشہ اونچا دیتا ہے کیوں ٹی وی ہمیشہ اونچا ہوتا ہے <laughs> کتنی <laughs> <laughs> کا بچہ یہ نب کہتا ہے مجھے وہ برا مت بولو میں نبی کا وارث بیٹھا ہوا وہ بے حیا میری آنکھ میں کبھی بھولے سے بھی شرم نہیں آئی <سؤال> اور مصطفیٰ کریم <سؤال> کی آنکھ میں اتنی شرم ہے تو لانتی وارث تو وہی ہوگا جس کو حیات کی وراثت بھی ملے کیونکہ ہمیشہ جو وارث ہوتا ہے وارث وہی ہوتا ہے جس کو مال متروا جو ترکہ ہوتا ہے اس سے سب سے حصہ ملتا ہے اس کا سب میں حق ہوتا ہے اب سے ملتا ہے ارے لان پستفاق کی جتنی صفتیں ہیں نبوت اور رسالت کو نکال کر باقی سب سفتوں سے حصہ رکھے گا تو پھر وارث بنے گا کتے لانٹی تیرے پاس تو ایک بھی نہیں تو نبی کا وارث بننے کو پھرتا بے غیرتی ہے تو تیرے میں ہے بے حیائی ہے تو تیرے میں ہے بزدلی ہے تو تیرے میں ہے خوشامد ہے تو تیرے میں ہے چاپلوسی ہے تیرے میں ہے لالچ ہے یہ نبیوں کی صفات ہیں حکومتوں کی غلامی ہے تو بتا سوال آپ نبی میں سے کون حکومتوں کا غلام رہا ہے کتے ہمیشہ نبیوں کی حکومت حکومتوں پر رہی لوگ بادشاہوں سے پوچھتے تھے کیا کریں اور بادشاہ نبیوں سے پوچھتے تھے ہم کیا کریں ٹھیک بچے تو میں شرم نہیں آتی نبیوں وارث بنا بیٹھا ہے کوئی جمیل ہے کوئی ذلیل ہے کوئی خلیل ہے کوئی علیل ہے غلیل ہیں غلیل کہتے پیارے کو <laughs> سمجھ نہیں آ رہی تو <laughs> میرے بھائی یہ ہے کہ نیٹ ہے اب سکول کا کفر سمجھ آ گیا یہ تو متوازی ہے مطلب لیکن ہی عبد القیم ہزار دیکھو بات کر گیا لیکن عمل خ... وہ دیکھو اپنا مدرسہ جو اس اس کا تھا اس کے اندر رکھ گیا شامل کر گیا سارا کچھ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محض لالچ اور پیسے میں آ گئی جان بوجھ کر اس نے ایسا کر لیا کیونکہ حکومت کو منظور تھا حکومت کو مleگ. خدا کو نہ منظور شک تو یہ کیونکہ منظور نظر حکومت کا تھا تو اس نے حکومت کے منظور کو نظر میں رکھا سمجھ میں آ رہی ہے کس کے منظور کو نظر میں رکھا حکومت اگر منظور نظر مستفیٰ ہوتا تو کہتا میری نظر نکال سکتے ہو میں مصطفیٰ کے منظور سے نظر نہیں پھیروں گا بنیاد سمجھا مزدور سازد لال خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال دیہ خدایا خراب انتہ وڈیری جڑے نے دار طبقہ فیکٹری والا لانتی مزدور دی رگ دے خون دے موتی بنا رہے نے دولت کما رہے ادھر جگہ جگیردار دا جگیر نے چوہدری پنڈا جٹا مزدور کسان فصل اجاڑ واسطے بیٹھے نے ادھر تباہی لائی آ تو بیچاروں کام بہت لے کے بخا ماری آ جگار جٹ نا ماری آ سوری سوچ ہی نہیں آئی بکر چھتراج کوئی نہ آ جانے انقلاب برپا شہر تصویر صد منہ مل بداب سادہ فرانے سادا دل را انقلاب ذنتا انقلاب انقلاب, انقلاب،, انقلاب،, انقلاب،, انقلاب،, انقلاب، مریض نو فسان کا چکر ہے صرف تسبی فرد تے بامن پام ادرک مریضا نو فسائی بیٹھا کون مکاری پیر ادھر کتری بامن فسائی بیٹھا مکاری لا کے پیسا لٹی نہ کوئی آ جا کوئی تبدیلی آئے کوئی پیرری ورگا ہوا میرا شاہ ورگا ہوا شیر رانی ورگا ہوجالا وغیرہ ہو سمجھ لگی خواجہ خواجہ پیچھے پیچھے چلتا ہوں تو میں درویش بیٹھے ہو تو انسان سے چلو آج اصل خواجہ مانا سردار ہے سمجھ لگی مرادیں تھے کون ہے سرمایہ دار از خون رگ مزدور مزدور کی رگ کے خون سے ساگد ساسن بنانا سازد مدارے بناتا ہے لا لال سچا موتی لال مانا موتی نا جفائے دے خدا چوی دے دے نو خدا مالک جان پنڈا چوہدری بے خدایا جمع بن جائے فنون بولو جمع بن جا پنڈری جفا مانا زیادتی پودھری دے دے یعنی جاگیردار کے سے. دے کانا دے خان کی جاتنو جات دی کشت, کشت فصل عمید. فصل کیے خراب شہ شہر شیخ مراد پیر کلام نو سمجھنا بڑا اوکھا ہوں مال شرا تھوڑی اقبال نلون جی رابط الازل اللہ تعالی فکیر فیض سالا سونا دلچ پا دہ ادھر یعنی تسبی دھا دھاگے, دھاگے تو صد مومن سو مومن یعنی بہت مراد کثیر بادام دام کہال جال اچ جی کی इकबाल कहना मरे मड़के भी फेरबी धागे लेकिन असल धागा कम ए धागा हर एक मुरीद تصویر کافران نے سادہ دل سادہ دل بولے پالے پالے کافر برہم زونار تھا برہمن سادہ دل لا کے لیے برہمن زنار بنانے والا ہے جی. وہ زننار بنا کے بیٹھے زنار جنےب ہوں ڈوری ہوں اتنے مذہبی ڈوری ہوں اتنے بنتے جنجو کہ زونار عربی میں مرتے نہیں بڑا پچایا بابا بھا بے شک یہ پتا کو بابا صرف تیسان واسطے پہنچا بے شکان میرو سلطان نرد والو کہ بتانگل میرو سلطان نرد بازو کہ بتان دگل جانے محکوم ماں دیتا گردن دہروم انقلاب انقلاب انقلاب سبحان سبحان میر حاکم سلطان بادشاہ نرد باز نرد چوسر کا کھیل ہوتا ہے کیا کھیل چوسر, چوسر کا کھیل انہوں چوسر اندنی اردو ہے نردر جی کا ہوتا اس کو نرد سور سور بعد حاکم اور بادشاہ یعنی حکومت ایک ہی کر رہی ہیں سارا آ رہا سارے کر دیا کی کر دے پائے نرد باز <tand> <tHHHH> مکاری گوٹیاں کیڑیاں مکاری دگا بازی مکاری بیٹھ چوٹیاں جوا اپنا جیتے نہیں پیسہ چوکھا پی لگنا ہوں ہر باز دی کوشش دی ہے جو بازش ہوں جب بہ بیٹھ بیٹ دینا اس لیے کوشش ہے یار پہ کلی کا ککھ نہ روے بازی جی آ جائے گا بے شکا پھر کیا سارا پیسہ چوکھا لگتا ہوں سارے اس واسطے بھی جا جائے پہلے کی ہاں بھائی لا دے جنہ دی بازی لگی لاکھ دی دوس چکر ہوں یہ سوٹر چلو ماتے جیت جا سارے پچھلیا کسر بھی آخیا گوٹیاں قوم دے ہی کروڑا روپے لانا پھر جنہیں لنگر چلتا پیا دے ڈیرے چلتا لنگر بتیرا جی لکا چیتی کرو مت کوئی اندر ٹر گئی پیٹ پال گیار ہے گوٹی ہے گوٹی پائی گوٹی پائی جا رہی کو جاج اتنے روٹی بنڈنڈیا کالا دشائی رجا دے دے پتا کوئی تو تصلہ کر جی کر دے جوئے باس جان ماہکما تن برد ماہکوم بخاب عوام دی جان کٹ لے جب آم سوتی رہی مردہ کرتے ہر الیکشن نوارا کرم نو دین دی فکر رہی نہ ایمان دی فکر رہی نہ فکر رہی نہ حلال آرام دی نہ برشر دی نہ دولت دی کیونکہ کنجر مر جو گئے مریا نو فکر کا دی مردا صرف ٹکر دی فکر سالی فکر ہے. باقی ہر فکر مک گئی ہوں آ گئے تکریر کر دے پھر شولا بیان چلتے پھرتے شیبان واح زندر مسجد دو سرزن دی در مدرسا واہ زندر مسجد دو سر زند در مدرس آم بپیری پیر در آہ دے شب ان اللہ مقرر صاحب آئے صاحبہ صاحب جیچ پتر صاحب سکو چدرسے حضرت صاحب بڑھے پی بچے نے حضرت صاحب کا بچا جا پیا لگ گئی اللہ سمجھا فرماندے بڑھا جی بال کھیت چند کوئی فکر نہیں ہو بال فرمان صاحب مسیح اال تخ بنیا پے بھی بال جدو آپ ٹی وی ماشاء اللہ کجرا کھانگڑا खड़ बन गया न्याण कजरा तेरे बालू बेबकूफ बाल जेडा मर्जी फुदू ला लो मगर तुरंत हजरत साहब साजरत साहब पिछो पिछो حس مطلب فرمان رسول مانا حدیث رسول حمید گشتی صاحب فلانے فلانے صاحب اے سارا فدولہ جن نے لایا گلی مگر ٹور چل جن لایا گلی مگر ٹوری مگر ٹور چلی یہ صرف جوگی دی کتی ہے مغری ٹر پی میرا جو حضرت صاحب کا پتر مدرسے پیا جی جانی بڑھا ہے جی بڑھا بےکار بےکار بےکار بس اکو فکر سکول تونلا جی روڈو کسی آ گیا مسلمان واحد اندر مسجد واحد مسجد میں ہے فردان میں اُن مدرسہ مدرسہ مجاز کے طریقے سے جی. جی. بھی شامل ہے عموم میں مجاز ہوئے جی. جی. اصول فقہ والا جی. مجاز کا ہے جی. یا کوئی ایسا باندھا توڑا ہے جی. یہ سارے راز جانتا سبحان جی. ہے اللہ. دے شاید. دے شاید. <laughs> سبحان مدرسہ ہوں میں مدرسہ مدرسہ بھی اور وہ سکول والا مدرسہ بھی یعنی تعلیم دہ یہ لیا تو حقیقت بھی اس کا فرد بن گئی اور مجاز بھی لگی میں مجاز سے تو اچھا ہو گیا گل کر اتنے بھی اسول و شاسی چل گئی ہے ہاں بری ہاں کون وہ پیچھے ہاں وہ پیچھے حضرت صاحب جو مسجد میں پتر ہاں بہ بہت بالکل بچ... بچنا برا دونت کون پتر صاحب پیر در احد جوانی پی جان سمجھ لگی آئیے سارا ٹھیک ہے نا مسلمان فیلف زدہ ادھر افغان فگاہ فریاد اعلیٰ حضرت امام والے سنت ہفتے افغان الف کے ساتھ شعر سناتا ہوں اعلیٰ حضرت والے سنت سر ہیں خوف ہے سا خروشی سگیت ہے کا خوف ہے سما خرا شیے سگے تہ با کا ورنہ کیا یاد نہیں نیالیہ افغان ہم کو ورنہ کیا یاد نہیں نیالیہ افغان ہم کو فرماندے مدی شریف جا کے احمد رضا ٹیڈیاں فریادہ کر, کر کے رو سکرام مچا دے لیکن دے رو کدرے مدینے پاکی آواز روی سن کے تکلیف نہ ہو خراشی نہ تکلیف نہ احمد رضا مدینے کتیا اپنی آواز نال دکھ دے بھی تکلیف دیے آشک نیٹے کریں مت بے ادبی اچ مارے جائیے جہ بھی کتے درد کی گل نکل سکی ادب کی گل نکل سکتی خالص خوف ہے خوف ہے سگے سگب خوف ہے ہرا شیے سگے تہ کا مرنا کیا یاد نہیں کیا سہول پتا یاد کو نہیں؟ نالا فکاؤ رو پیٹ کی فریاد فریاد کا نالا فریاد کا مائے نالا, مائے نالا کیسے ہوتا ہے رو پیٹ میں سہو دی کو نہیں سارا یاد ہے سب طریقے ہوں رومن دے رو نہیں کتے مدین دی بے بھی نہ واہ. واہ. <سخدام> مسلمان افغان یہ الگ نالے بغیر افغان ات جو میں اللہ ہو دس آو. افغان, افغان. دی لال افغان جاگوانستان جمع اے لفظ ہو رہے وہ ہو رہے جمع ہے نے بوت ب افغان الف لگا ہے افغانستان کا بھی ہوتا ہے فارسی میں افغانستان مانا جت کوئی نہیں سمجھ لگی نہیں کیونکہ افغانستان کا وہ علاقہ ہے یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہاں پر بت نہیں پوجے گئے یہاں پر اہل کتاب ہوتے تھے یہود نسار ہوتے تھے اس وجہ سے اس کو افغانستان کہتے ہیں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اے مسلمان فگاؤں الفتنا فن علم اور فن آج دے چل رہے نے ان کے فتنوں سے فراد ہے فریاد ہے دے پائیں ہاں تعلیم ملانے بلا کہ ہے حضور کی وراثت ہے جی اکبال جی آ... رسول لال جوڑنا دا مطلب ہے ساڈا رسول تعلیم دے گیا جی فطرے پا گیا بغیرت بچا سولہ موربیاں اور بولو ٹھیک ہے نا چاہے فریاد ہے علم و فن کے فتنوں سے احرم شیطان اندر جہاں عرصہ عرصہ سستا سمجھ آ رہی شیر ارزان نس دودھ سستا و... ہے گلزار کے پاس اندر جہاں ارزان شیطان جہان میں سستا ہے دیر یاب اللہ سونا بڑا ہی دیر نال ملتا ہے بڑا ہی ہے مراد کیے ہر شانسی بنا بھی شیتان لب پہ باقی شیتان بندے شیتان لب پیجا شیتان سستا لب مطلب شیتانی خصلو والے انسانو مارو ہے بولو اے آگے فرماتے ہیں شوخیے بات نگر اندر کمی حق نشے شب پرز کوری شبے خونے زند بر آف انقلاب انقلاب ہے انقلاب فرماتے انقلا شوقی باطل نکل باطل کی شوخی دیکھ جرت دیکھ یہ دیکھو ہے اندر کمین حق نشست کمین کے اندر نے مورچے نو حق مورچے میں بیٹھ گیا ہے حق کو مارنے کے لیے حق نو نارن حق کا مورچا استعمال کر رہے ہیں کیا مطلب جدھر بھی جا اسلام دشمن کتے اسلام دا روپ لئی بیٹھے نے اسلام دا نام لئی بیٹھے نے اسلام دام دے قائم کی بیٹھے نے اسلامیہ سکول اسلامیہ کالج اسلامی جمہوریہ پاکستان طلبا اسلام اسلامی جمعیت طالب آئے مسلم اسٹوڈینٹ فیڈریشن کتے مول گا. لگ بھی لانا سور دے سور آؤ وی سکول جنت الفردوس سب سے بلند جنت کا نام تھا ماسٹر کی تھی اس کنجر نے چکلے کا نام فردوس پا ہے کی پا دیتا ہے چکلے الفلا بینک ستر وارا ماں چودنے برابر گناہ ہے سود کھانا الفلا مروئے الفلا ہزاؤ نماز نو الفلاح کیا گیا دین نو الفلاح کیا گیا اندر کمی حق نشست شوخیے باطل نگر باتل دیتا دلری دیکھ یہ گستاخی ویک یہ جرت وے ویک ایڈا حق دے مور کے مورچے حق نو گوئی روپیہ مار دے ہکرچے حق نو تیر ماری آئے یہ نفر میں بول رہا جی اے رنگین شاہ جی آمد. پورا یاد رکھی بھائی بے شک, بے شک. رنگین رنگین اچھا دعوت اسلامی اسلام کے مورچے میں بیٹھ کر اسلام کو قتل کر رہا ہے بے شک ایسے رائڈ کے اجتماع اسلام کے مورچے میں بیٹھ کر اسلام کو قتل کر رہا ہے مقررین مقرر نے ان اسلام کے مورچے میں بیٹھ کر اسلام نو دل قتل کی دیا انہوں نے سہر پادری مینہج القرآن کام سارا شیطان بے بے بے بے شک بے شک بے شک لازی کرتا نام من بے شک کرتا ہے دلہ شیتان نام مینج القرآ گشتیاں منڈے گانڈو ہے جیسے حضرت صاحب آپ نے اوے نسل تیار کی آلے بلے کا لاؤں پیران آسان نے مورچ مورچے ہک دے سن لوگ کون گئے آ رہا مورچا کنجر استعمال کر رہا ہے حق نو قتل کرا جی بغیر رکھی اس بغیرتی تصدیق کرنا بیٹھا بولوش ایک دا پتر کی کرنا بیٹھا اقبال فرماند نے شوخی ہے بات دل نکار اندر کمی حق نشاست شب, شب خونے دن بر آف تاب شر یہ محفوظ शब पारिदन पूर्ण परद अमर पर।, पर।, पर।, पर पीछे लग गया शब बन गया परिंदा है शब रात का उड़ने वाला मुराद है शरीफ चमगा दरीफान चुबह क्या चमगा واسطے یہ حضرت کو میں نے اس وجہ سے عزت سے پکارا ہے کیونکہ شب بیدار ہے درویش صاحبزادہ بھی آج رات کو کب نہیں کھائی پی لے جاگ سو ٹر گئے صرف کھان تن نہیں جاگتا ہے کھانا شب پر شمگادر دس کوری کوری کو اندھے کو کہتے ہیں کوری اندھے پن کو کہتے ہیں اندھے ہونے کی وجہ سے شب خونے اور شب خونے شب خون مانا حل حملہ کرتا ہے بارہ سورج پر چمکا چمگا حق نو کی جنا چورج چڑیا رہتل آتا چمکا ڈبد چمکاد آ گیا میدان میں آ گیا میدان میں ڈاریاں باد ہندی حق دا شاہ او جگہ جگہ چمکادڑا میدان کوم سمجھ بات جمگا دے فو قوم سمجھ دئی اسلام او کجرا اسلام نہیں اسلام پی آفتاب آفتاب آبد اسلام ہے نہیں کیونکہ جب سورج چڑھ پیتا چمگا دل نہ جی چمگا دروازہ کرن اس وجہ کردیا نے کہ سورج چڑھیا نہیں بے شک سڈا اقبال فرماؤں دا ہے انقلاب یہ مطلب وہ انقلاب ہوں آ جا تیری مہربانی بڑی دیر ہو گئی ہے ویک ان حالات خراب ہو گئے نے نا چبگاہ سورج سے حملے کرن تیری مہربانی آ جا تیری مہربانی آ جاؤ آگے فرماتے ہیں در کلی ابن مریم راب تند مستفی از کا با ہجرت کردہ با ام ملک انقلاب انقلاب اس دور کی لا لادنیت کو بیان کرتے ہیں سہمت ہے کسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار پر لٹکا دیا ہے سمجھ سبحان اللہ گرجے والوں نے گرجے میں حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا کی مطلب مراد یہ ہے عیسائیوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا وہ نیچری بن گئے سکولی یورپ والے اور ادھر سے کعبے سے مستعفی کریم اپنا قرآن آ کر چلے گئے ہیں کیا مطلب مسجدیں بھی لادینیت سے بری پڑی ہیں کوم لادین لا مذہب بن گئی ہے کہتے ہیں سیاست معیشت معاشرت میں دین کا کوئی تعلق نہیں یہی نیچریت ہے یہ ہماری دنیا داری ہے دنیا کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہوتا ہے اقبال کہتے ہیں یہ لادین یا لانتی ملا کوئی کہے ملا کہ چشتی اقبال کہتے ہیں مستفیٰ قرآن لے کر چلے گئے کعبے سے گھر گھر الماریاں کر سے بری پڑی ہے یہ کیا تم کہہ رہے ہو اس کا جواب یہ ہے اقبال کی مراد یہ ہے کہ الماریوں نہیں لے گئے سنا سینے میں بھی ہے ہر کتنا ہے کہ آپ سرکار چلے گئے ہیں مسانوں کی زندگی میں قرآن نہیں را الماری میں ہے مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں قرآن ہو سمجھ نہیں آ رہی مری سبحان کلی سا کلیسا کہتے ہیں گرجے کو بولو در کلیسا ابن مریم حضرت صاحب مریم کے بیٹے حضرت علیسا در کلی سا ابن مریم راہ کو بدار دار کہتے ہیں سولی کو سولی آویک تند آویک تند لٹکا دیا جنہوں نے عیسائیوں نے یعنی مطلب چھوڑ دیا کیا بن گئے نئے صرف اسی وجہ سے بہار شریعت میں لکھا ہے جو یورپ کے عیسائی ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں اور جو اہل کتاب کے ساتھ شادی بیاہ کا حکم ہے وہ ان کو شامل نہیں ہے اس وجہ سے کہ وہ نیچری لا دین ہیں وہ اپنا مذہب چھوڑ گئے ہیں وہ سینسی کتے ہیں لہذا وہ اہل کتاب نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے سکولی نیچری ہیں اہل یہ ہے مسلمان نہیں وہ اہل کتاب نہیں یہ بھی نیچری وہ بھی وہ عیسائیوں میں نیچری یہ مسلمانوں میں نیچری اب سمجھ آئیے ملا پر جی راج کمپلین ڈر کلی سا ابن مریم رو بدار ویخ تند مستفا آج کعبہ ہجرت کردہ کردہ ماضی خرید کر چکے ہیں بولو مصطفیٰ کعبہ ہجرت کعبے سے مراد مسلمانوں کی زندگی ہے بولتے مستفیٰ آج کعبہ ہجرت با ام کتاب امول کتاب قرآن کو کہتے ہیں ابولا مروے امول کتاب کس کو کہتے ہیں اے ابا تمیز بے حدے ادھر نور خدا تقسیم ہو رہا ہے چلے ہو پتہ نہیں ہاد دے دھیرا آ رہے ہیں وہ سائنس دی تباہی بیان کر رہے دا جی, بیان با جی با ملا تریف کردے نہیں سما من درون شیشہ حاضر ہادل ام چنا زہر کے عزو ہے مار ہادرتا انقلاب انقلا ہے انتلا شیشہ ہے حاضر من میں دروںدر شیشہ شیشہ اصطلاح ہے ادیبوں اداب میں ادیبوں کی اصطلاح میں شیشہ سائنسی سامان کو کہتے ہیں شیشہ گر سائنس دان کو کہتے ہیں شیشہ گر کس کو کہتے ہیں اصر حاضر موجودہ دور فرماتے ہیں میں نے موجودہ دور کے سائنسی سامان اور اشیاء اور چیزوں کے اندر وہ زہر دیکھا ہے وہ زہر دیکھا ہے آ چنا زہر ہے کہ ایسا زہر کہ آز ہے جس کی وجہ سے مار ہاؤ کئی سانپ دہاؤ در پیچو تاب بل کھاتے ہیں پے چوتاب میں کی مطلب زہر سپ تے سپ اس زہر زہر ہی نہیں بلا سچی دس سپ ڈنگ مارے بندہ مار جانا اکبال کہ سب او زہر نہیں جیڑی سائنسی چیز سپاں بندہ مار دے سائنسی اشیا زہر کی ماری جھلیا جگ نار دلاک مار دنسانیت مار دار دین مار دانوں مار دمانوں مار دہر تو مار دج دی مشین بندے نو مشین بنا چڈے جی میں مشین کوئی درد نہیں بندے نو لوے تے فل لو پنپیڑے اسی طرح اج دے لان بندے چی کوئی ترس رحم نہیں بے شک کوئی درد نہیں کوئی فکر نہیں کوئی رحم نہیں کوئی ترس نہیں اج پیر فڑ لو مرید نریدنی نسا کے لائے جاؤں گے مرید او پیڑا آیا سائ میں آس رکھیا سی آس رکھی سی میری پتر گا تیرا ککھ نہ بے شک جی ہک حکومت نے وہ بھی دلے مشین نے نچوڑی جان کو سب کچھ مل مل نچوڑی جاندے ہاتھ دفتر چدا چاہ روٹی کھان دیا کہ مشین کو بندہ ہوں تھی بہن کا احساس ہوں تو مشین جہاں بھی آئے گا منڈ پیڑ کے سات دیا ریشن ہے بندہ بندہ نہیں مشین نے بندے دی سنگت جدو بی مشین کر دے یہ نہوسط چلانا تے تا اقبال ایک اور مقام پر فرماتا ہے اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت جدو جگہ مشین بن جی مشین دور بنتا ہے اسلے دل مر جائے دل ربارفت کی آئے گی جدو بندے ماں پیو داں پیو ماں پیو انسان درد فکری احساس ختم ہو جا رب کی مارفت تو ادھر کنکی ٹرنا ہے اس واسطے جڑے ہو گئے صاحب ورگے ہو گئے جنگل سارے ماحول سیاسی تو بچ کے تیار ہوئے ہوں آن کے دنیا نو فیل دے رہے سیاسی ماحول ولایت مل سکتی نہیں کیونکہ ولادی نبی پاگے د سونے کا طریقہ نہیں سہولت نہیں آپ جی <تصفح> اقبال <تصفح> فرما ملا جوڑ دے سائنس نو نبی نال قرآن د قرآن اقبال بندیا نو زہر مارن تو ہے میرا بال کتے کام کر گیا سونی کر ایک بال آ تالا دا دا نہیں ویخنا اگلا ایمان کوئی نہ <laughs> <لگی> اکبال <جائے سان اللہ> واگو حکمت اقبال چلو اگر رکھ بھی لے جا میں بھی مان والا درد آئے اکل سمجھ والا میرے نبی فی ہوں بولوی اکل ویخ مال ہوں تو مطلب کہ پتا لگا تو تسا یہ آخنا ہاں بلکہ اور جگہ بال فرمان سنا گیا بو وہ نوی رومی کی طرز ہے ایک بخر ماند کشت نرب زرب آ مرگہ در گرد شی معاشی نے ارماتے ہیں فرنگی کتا کیا چیز ہے بغیر جنگ کے لوگوں کو مارنا اس کا کام ہے اے اے اے بغیر مکاریوں کے ساتھ فتنوں ساتھ خفیہ فسادوں کے ساتھ میں ہم رنگ زمیں کے ساتھ لوگوں کو پھنسانا اور مارنا اس کتے کا دستور ہے اس کی مشین در گردشے ماشین ماشین مشین کا فارسی بنایا اس نے ماشین اقبال نے اس کی مشینوں میں انسانوں کی لاکھوں موتیں ہیں کیا ہے اور ملا کتا لاکھوں ترقیاں لاکھ سہولتیں پترا کال پترا کھوتے کھوتے نسل لیکن میں بکواس کرتا ہو سکتا ہے کھوتا مینو مار دے گاہ آخری شیر ہے مک باہ کیا ہے نیم کو آئن مت مقطع آخری کو, ہیں ہیں کو کہتے ہیں اور نگم جس سے شروع ہوتی ہے اس کو متلا کہتے ہیں مطلاحہ خاجاز خونے لگے مکتا کیا ہے بابعی فاہنے بازی فا گاہنے, گاہنے روئے پلنگا میں دہند شولا شاید بروں فانو سے حبآ انقلاب انقلاب فرماتے ہیں حالات جتنے خراب ہیں جو پیچھے حالات بیان کی ہیں جتنے خراب ہیں پر کوئی بہت نہیں ہم اے اللہ تیرا دستور بھی جانتے ہیں تیرا دستور یہ ہے کہ کمزوروں کو بالکل نٹروں کو جو کسی کام کے دنیا میں نہیں ہوتے سمجھے جاتے ایسے کمزوروں کو چیتے اور تیندوے والا زور دے دیتا ہے ہم نے دیکھا پھر کا دور بھی اسی طرح خراب ہو گیا گھرانے سے ایک شخص اٹھا کر ایسا زور دے دیا کا بیڑا کو ہو گیا یہ ہوں ادھر سارا تھوڑا ہے لیکن وہ ساری مناسبت میں پچھلے کلام نال مناسبت پیدا کر مطلب اللہ کے اللہ سبحان اللہ ف نہ کی قوم اس وقت کے مومنوں کو ضعیف اور کمزور ماں فا کمزوروں کو آلی. گاہ کبھی نیرو طاقت پلنگ گہ پلنگ کے تیندوا چیتے ہوئے چیتے جیسا ہوتا ہے چیتے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے دیتوں کا تینوں والا دے دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں شاید برو ممکن ہے شائستن شائستن لائک ہونا شاید مظاہرے شولہ کوئی شعلہ ایک شعلہ یاد تو شاید ممکن ہے ہو سکتا ہے برو آیا نکلے برو آمدن نکلنا فانوس فانوس جان ہو جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بولو جا شیشہ شیشے کا بنیا ہوتا ہے دیوے چراغ رکھا جاتا نال ہے وہ فانوس, فانوس فانوس ہباب ہباب کہتے ہیں بلبلے کو ہاب کو کہتے ہیں بلبلہ بلبلا جان پانی سے بنتا ہے جڑا بولوئے پانی سے تیل سے بانا ہوتا ہے دھد سے بانا ہوتا ماں مائع اور پتلی چیزوں پر بانا آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بلبلا حباب اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ فارسی لفظ نہیں ہے حباب عربی لفظ ہے فارسی مستحذر نہیں ہے میرے تو فرماتے ہیں ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ بلبلے کے فانوس سے کیونکہ بلبلہ فانوس کی طرح لگتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے فانوس بن گیا تو کیونکہ پیچھے آگ ذکر کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو پھر تو استعارے ہیں یہ جی سارے حباب تو بلبلے کے فانوس سے ممکن ہے شولا نکل آئے دستوری طاقت یہ ہے مطلب جہی کھاتے دیں انہوں ساری طاقت دے کے دنیا کی ساری دنیا دے باطل قوت تاوتی ترونی طاقت نو نس تو نابود کر ہے پیچھے تیرا ہی دستور وہ رہا ہے جب ویکھ رہے ہیں تو یا بارگاہ میں